نیچے چلانا مزید کافی ہے کر کو دائمه نستغفره ونعود الله من سرور انفسناه من سيئات عمالنا من يهده له فلم ضل له من يغلل فلا هدي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين أمن اتقوا الله قد به ولا تموتن إلا وأنت مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما بجالا ونساء واتقوا الله الذي تسالون بي والعرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتعى الله ورسوله في الأسفاد الفوضى العظيمة أما بعد فإن خير الهدي إيه كتاب الله وخير الهدي هدي ومحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضرعة في النار روى البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى في صحيح هي انبيعرض الله تعالى له قال قال صلى الله عليه وسلم كلهم يدخلون الجنه الا من ابى قالوا من يابا يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن اعصاني فقد ابى ہی تھی کہ برناول میں شریک ہوا جائے اور چونکہ جامع امام دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں ہے وہاں پڑھانے کے ناطے ہمیں تصور میں ہر چیز بڑی نظر آتی ہم کو یہاں تصور تھا کہ وہاں پر بہت بھیڑ ہوگی بڑے بڑے کل علما اکٹھا ہوں گے تو اس میں ہم بھی منظم ہو جائیں کہیں بیٹھے بیٹھے اسے خواہش تھی زبردست کی جامعہ سے اجازت ملے اس مجمے کے تصور سے تھا کہ وہ پورا محاذہ ہو اور چونکہ ہم یہی نہیں کہ حدیث کے استاذ ہیں بلکہ ہم اہل الحدیث ہیں فخر اہل الحدیث ہی کیا ہوتی ہیں بقیہ تو سب بتانے حاضری ہیں سب مشکلات ہیں پوری دنیا میں جتنے لوگ کچھ لکھتے بھی ہیں اس میں اپنے مقصد داخل رہتے ہیں تجرب نہیں ہے کہ کتاب و سنت جی کی دعوت دی جائے اس میں جس قسم کی باتیں بھی پڑھی ہے اس میں اپنا مقصد ضرور ہوتا ہے اور وہ مقصد غلط ہوتا یہ موقع ہوتا ہم لوگوں کے بیان کا کہ اچھی طرح سے باتیں بیان کر کے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کو کس خط پر ہونا چاہیے تھا اور کس اور کس طرف آپ جا رہے ہیں اس لیکن شاید اب ہم کو تو معلومات نہیں شاید جامعہ کی سیاست ہے کہ وہ لوگوں کو یاد نہیں دیتی حائل والے یہاں تھے تو کسی نے مطابت نہیں کی حائل والوں نے بہت مطابق کی وہاں کے ذمہ دار آنے نے لیکن مدیر ان کو ٹالتے رہے اور کہا پہلے خطاب کے بارے میں کہا کہ نہیں دوسرا خطاب لاؤ کس میں لکھاؤ ہو کہ کس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ بھی بھیجا بچاؤ سب کچھ ہوا ان لوگ ٹکٹ بھیجا ان لوگوں نے ہم کو بلایا نہیں اور ہم لوگوں کو یاد نہیں کہ ہم لوگ جا کر پوچھیں تو کوئی کاغذ آیا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوا کہنے نہیں آپ سے نہیں کام ہم, لک, ہم جب موافقت کریں گے تو آپ کو بلائیں گے نہیں موافقت ہے تو سپوت کے دائرے میں چیز رہے گی میں حدیث اور قرآن کو جو ہر بنائے اور محنت مشقت کی زندگی اس میں گزارے اور سب سے بڑا طریقہ تدریس ہے جیسے شیخ مختار ہو رہا ہے یہ اگر اپنے اوپر علمی درس فرض کر لیں تو یہ دائیا بھی زبردست ہوگا کیونکہ علم میں جتنے استحکام اتنے ہی دائیا مضبوط ہوتا ہے یہ دائیا کے سامنے موجب اور سالب دونوں چیزیں آتی ہیں اپنی بات کہہ رہا ہے مقابل میں دوسرا انسان اس کے مخالف آتا ہے تو اس کا معارضہ کرتا ہے آدمی کو جتنے استحکام ہے اتنے ہی معاہضے کا سنجیدگی سے جواب دے سکتا ہے اگر علم نہیں مضبوط تو یا تو جواب نہیں آئے گا یا طےش سے جواب آئے گا اور دونوں چیزیں غلط ہیں اس لیے برا حدیث کو انسان ہیرا بنائے اور اس کے لیے محنت مشقت سے کام لے کثرت سے مطالعہ کریں عالم کے لیے کہ قواعد بھی پڑھے قواعد سے مراد قواعد مذہبیہ نہیں قواعد مذہبیہ تو نہایت ہی مضر سب کے لیے وہ انسان کو کبھی ہدایت پر نہیں جانے دیتے آج دنیا میں یہ بھی ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ بحث لوگ تقریباً صحیح لکھتے ہیں لیکن عمل کی دنیا میں ان کا بحث سے کوئی تعلق نہیں یعنی بھی علم پرائے علم ہو گیا علم کھانے پینے کے لیے ہو گیا اپنی ناموری اور شہرت کے لیے لیکن اس لیے نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے ورنہ آپ نے جس چیز کو لکھا بحث میں صحیح اس پر عمل آپ کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ بس دیگر چیزیں سامنے ان کے حائل ہوتے ہیں کیا بتائیں ہم ایسے تھے ہماری ایک ہے ہمارا ایک مشتمہ ہے تو دنیا میں مرد بہت ہیں لیکن نر مرد کم ہوتے ہیں نر مرد سمجھتے ہودرآباد والے کیونکہ یہاں میں نے کسی گہرا حیدرآبادی کو دیکھا ہی نہیں سب لوگ حیدرآباد کے اللہ برکا اچھا چلے ایک آج کے چلیے تو مرد بہت ہیں سلام شکلن مرد ہیں لیکن نرمرد سب نہیں ہوتے جیسے انبیاء سب سے زبردست نر مرد ہیں اسی لیے ان کو مارا گیا گالی دی گئی ستایا گیا گھر سے باہر لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے آپ جانتے ہیں آپ بکریوں کے ریوڑ میں دیکھیں تو جس کو آپ لوگ کھسی کہتے ہیں حالانکہ کھسی خسی کرنے کے بعد خسی ہوتا ہے لیکن اس کو مائع ریل امر کے قائدے سے اس کو کھسی پہلے کہتے ہیں ہماری بکری نے کھسی دیا حالانکہ کھسی کھسی جب کریں گے تو کھسی ہوگا تو عرب ہندوستان میں تو ہم خسی کو کھنسی کر دیتے ہیں عرب دنیا میں نہیں کرتے سب لیکن آپ دیکھیں گے ریوڑ میں سارے وہ جو ہوتے ہیں وہ مذکر وہ بکری کے کام نہیں کیوں ہوتے بکری کافی کم ہی ہوتی اس میں جو تیس یا بوگ جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں وہ ہر ایک نہیں ہوتا جو پورے ریوڑ میں اس کی آواز سنائی جاتی ہے اور وہ رات بھر چلاتا ہے صبح کو دن بھر چلاتا ہے بکے سب سو رہے ہیں ایسے ہی مردوں کا حال ہے آپ جانتے ہیں شاہج کرام کی مثال کیا دوں ابو بکر عمر انبیاء رسول کے بعد سب سے بڑی مثال تھے بکرجی اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی نے کرا ایک بات پر بھی صلح نہیں کی جب لوگوں نے کہا کہ ہم زکوت نہیں دیں گے زکات نہ دینے والوں کی تین قسمیں تھیں یہ ایک ہوتے جو کہتے تھے ہم زکوٰۃ دیں گے ہی نہیں یعنی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہم ہمارا کوئی تعلق نہیں آپ لوگوں سے ایک پورے کافر تھے اور ایک ہوتے جو کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ صرف نہیں دیں گے بقیہ سب چیز میں آپ کے ساتھ تیسرے وہ لوگ تھے ہم زکات نکالیں گے لیکن ہم خلیفہ کو نہیں دیں گے حضرت عمر فکر نے کسی پر کسی پر بھی کہانی جیسے تھی حالت ویسی رہے گی حضرت عور فاروق اللہ نے جب تھوڑا سا استفامی معاوضہ کیا تو آخر میں انہوں نے حضرت عمر کو سمجھایا اور ان کے لیے ان شرائے صدر ہو گیا معاملہ کہا نہیں ابو بکر کہنے لگے ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم دین کے ماہر تھے سلسلے میں آتے آتے امام بخاری کی آپ سیرت پڑھیں گے ایسے دنیا میں ان کی بے حد تعریف کی گئی یہ بھی مصر وغیرہ کہ میں اس زمانے میں لوگ کہہ دیتے حاج اتنا پھر دنیا نظر آئے بخاری ہمیں دنیا میں جو سب سے بڑی ضرورت ہمارے دل میں ہے یہ کہ ہم حضرت امام بخاری کے چہرے کو دیکھ رہے تھے بخاری ہے کون اس زمانے میں ان کو اتنی شہرت تھی لیکن جو زحمتیں ہوئی ہیں جو اہل تعصب نے انہیں پریشانیوں میں ڈالا آپ اس کا کسور نہیں کر سکتے ہم لوگ تو کچھ نہیں ہو ہم کو کسی نے پوچھا حضرت آپ کو کبھی دین کے بارے میں مار لگی ہے میں نے کہا میں اس درجے کا نہیں ہوا کہ مجھے لوگ مارے وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے ہیں سب کو شامہ ایک بہت بڑے محدث تھے جہاز پر جا رہے تھے پانی کے وہاں پر اہل حدیث مذہب سے نماز پڑھی پورے اس میں لوگ مخالف تھے تو لوگ ساتھ ٹائل لیتے لیتے سنایا کہ دریائی جہاز ہوتا ہے بہت بڑا ہوا کرتا ہے میں کبھی دیکھا نہیں لوگ کہتے بالکل چھوٹا سا گاؤں نظر آتا ہو تو اس میں چل رہے تھے ان کے ساتھی نے کہا کہ تم ایسا کرتے ہو تمہیں مار کر لوگ سمندر میں پھینک دے گئے تو کہتے چپڑو چبرو چپ رہو یہ بڑے بڑے لوگ کا ہمیں نہیں کوئی مارتا اب ہمیں اس درجے کے نہیں ہے کہ سنت میں لوگ ہم کو قتل کر دیں امام بخاری کو تن کر دیا گیا پوری دنیا میں سلسلہ وار بیچ میں میں بڑے لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں ورنہ چھوٹے لوگ بہت ہیں خاص کر کے ہندوستان کی دنیا تو بالکل بھری پڑی وہاں مذہب اہدیز کو بھی اتنی شہرت حاصل ہوئی پوری دنیا پر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کو فروخت ہے وہاں کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہونے کے نہمیا رحمد اللہ علیہ کی دو تہائی حصہ زندگی جیل میں گزری کئی دو تہائی حصہ جیل میں چونسٹھ پینسٹھ ترسٹھ سال کی عمر ہی پائے تھے اس میں دو تہائی جیل میں چلے گئے لیکن پھر بھی اپنی بات پر جو شخص نہیں اڑا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں کھانے پینے والے علما بہت زیادہ ان کے شاگردوں نے بھی اہل باطل کا مقابلہ بہت زبردست کیا بعد میں ہندوستان میں جب حرکت اہل حدیث نے جنم لیا تو یہ آپ لوگ اس بات اس سے مرمت منے گا دائیا بڑی قوم کے لوگ ہی ہوتے ہیں چھوٹی قوم کے لوگ دائیا نہیں ہوتے میں نام بہت زیادہ نہیں لوگا اپنا بہت زیادہ واضح ہو جائے گا ہمارے ہندوستان میں بعض شہروں میں علم کی موجیں تھی تو کم ہے لیکن پھر بھی بہت اچھے ہیں لیکن وہ دائیا نہیں کیونکہ بارے میں بچپن سے کہا جاتا ہے چھوٹی قوم کے لوگ وہ اپنے شہر میں بھی کمزور اور باہر جائیں تو بول نہیں سکتے دیہات میں جا کر وہ گھبرائے رہتے ہیں جن کی داغ پرداخت پر بڑی قوموں میں ہوئی ہے دائیا ہوئی ہوا کرتے ہیں ہم لوگ ہندوستان میں کبھی کسی کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے کیونکہ ہم لوگ زمیندار ہم لوگوں کو چودھری کہا جاتا اللہ کے رسول نے فرمایا ما بعف اللہ البین اللہ فیصل سروتن قوم ہی اللہ مکان علیہ السلام ویلہ گنم شدید اللہ نے جب بھی بھیجا نبی تو اونچی قوم میں بھیجا کیوں تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے جیسے کسی کو بچپن سے غلام بنا دیا جائے ڈانٹ پھٹکار کیا جائے اس بیچاری کو ایسے آخر میں اس کی شخصیت نہ ہو جاتی اور بچپن سے جس کی داغ پرداخت پر ایسی ہو کہ اس پر کوئی دباؤ نہ ہو وہ فطری طور پر ابھرے اب اگر اس کو علم اور عمل سے اللہ تعالیٰ نواز دے تو دایا ہوتا ہندوستان میں علماء صادق پور علماء اظیم آباد الما فلوالی شریف عبدالعزیز رحم آبادی وہ ایک صاحب تھے عبداللہ اللہ میا جھاؤ عالم تھے لیکن وہ اسی میں سے عبد اللہ میا جھاؤ موائما کے زمیندار تھے میں نے موائبہ میں دو سال تعلیم دی ہے وہاں میں نے جا کر زمینداروں کی بستیاں دیکھی تو دیکھ کر حیران ہو گیا لوگوں نے کہا شیخ چودہ کوس چودہ کوس پتہ نہیں کتنا کلومیٹر ہوتا کم سے کم 32, 33, 34 کلومیٹر ہوتے ہی ہے کہنے لگے شیخ چونتیس 35 کلومیٹر کے اس مربع میں کسی کا ایک انچ بھی حصہ نہیں تھا ہندوؤں کے سامنے اس میں می عبداللہ اللہ جھاؤ پیدا ہوئی تو اتنی ان میں تاثیر تھی کہ جہاں گئے جیسے جنگل میں آگ لگ جائے ایسے اہلڈی سے پھیل دی جدھر گئے سب اہل سے ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا تو اونچی قوم میں اس لیے نبی آخر اس زبان قریش میں بھیجے گئے قریش سب سے بڑی قوم ہے دنیا میں جیسے ہندو میں برہمن ہندوؤں کے برہمن مسلمانوں کے قریش ایک درجے کے ہیں ایک درجے کے ہم نہیں کہہ رہے ہیں مطلب ان کے اور ان کا وہ درجہ ہے جو ہمارا قریش کا ہے اور نئے برہمن یہ کے ہوں گے قریش کے مقابل میں قریش کی فضیلت مجھے اسلم نے بیان فرمائی اور برہمن کی فضیلت ہندو مذہب بتاتا ہے اور وہ خود گڑتے ہیں اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کہا کہ جب بھی نبی بھیجا گیا اونچی قوم میں اللہ لوت علیہ السلاۃ السلام, السلام نوکان آبی اللہ رکن شدید ان کا اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں تھا اس لیے کہتے تھے لو ان قوت اور آبی اللہ رکن شدید کاش مجھے ذاتی قوت ہوتی یا میرا کوئی خاندان ہوتا تو میں تم سب سے نمٹ لیتا لیکن میں مجبور ہوں میں کیا کروں نہ اپنے گاؤں میں تھے اور نہ ان سے خاندان ان سے برادری کے آدمی تھے تو بیچ میں شدہ شدہ شدہ شدہ تمام ہندوستان وغیرہ میں مذہب الحدیظ کو بہت فروغ ہوا اور علماء زبردست تھے پہلے زمانے میں ان کی مناظر کتابیں پڑھی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم لوگوں کو جو اللہ نے وسائل دیے ہیں ان میں کسی کو وسائل حاصل نہیں دی. اب تو بیٹھے بیٹھے ایک کیسٹ میں تیس ہزار کتاب ڈالی ہوئی اس کو نمبر ساتھ نکال کر ہم لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ ڈھنگ ہی نہیں آتا لیکن لائبریری پوری ہے دو کمرے اللہ برکتیں بھرے ہیں کتابوں سے اور زبردست کتابیں ہمارے پاس ان لوگوں کے پاس ہم لوگوں کا دسواں حصہ بھی کتاب بڑے سے بڑے عالم کے پاس نہیں رہی ہوگی بچاروں لیکن علم عمل محنت مشقت دینی لڑائی گڑائی شروع رکھتے تھے اللہ نے ان کی محنت میں بہت برکت دیا تو ان کا مقصد دنیا کمانا نہیں تھا آج تو ہر چیز میں پہلے اپنا حصہ لوگ دیتے ہیں کمی ہی ہے جس کی خدمت دین اللہ کے لیے ہو کیوں کہ نہیں میرا دنیا سے کوئی اس میں سے نہیں لینا دینا ہے ہم کو جو چیز تنخواہ مل گئی ہوئی کھائیں پیئیں گے اللہ کے لیے سب کچھ کام کرتے رہیں نہیں کوئی بھی کام ہو اس میں ہمارا کیا کیا نہیں ہے ہوتے ہوتے حدیثوں کے سب سے بڑے خادم متاثرین میں شیخ البانی کو اللہ نے پیدا کیا شیخ البانی پر جو جو مشکلات آئی ہی ہیں اس کا تصور ہم لوگ آسانی سے نہیں کر سکتے سوریا جیسی ظالم حکومت سے ان کو آڈر دیا گا کہ عمر کو چھوڑ دو تو بیچارے جس قسم کرسی میں مشق سے آئے تھے اردن کی طرف اسی میں کتنی آمان کتابیں بھی ضائع ہوں گے مگر اس مرد حق نے اپنے قلم کو نہیں چھوڑا اہل حدیث کی پہچان ہوتی ہے اہل حدیث کسی میدان میں اس پیڑ کی طرح اس کو ہونا چاہیے کہ ہوائیں تو اس کو ہلائیں دائیں بائیں آگے پیچھے لے جائیں لیکن وہ ٹوٹے نہیں ہمیشہ مرجیہ جہمیہ معتزلہ فلان حنفیہ شواف ہنا بلا موالک سب میں نے مثال دی یہ سب کے سب ہونے یہ سب کے سب مذہب اہل حدیث سے الگ ہے ان کے ہاں عمل بالحدیث بالکل کمزور سے کمزور طرح کسی آدمی کے بغل میں نماز پڑھیے لائیں اب کاغذ پر لینے کہ تم نے کتنی مخالفت کی ہے کی نماز میں کیوں یہ سب مذہب کی بات اثر ہوتا یہ نہ سمجھے کہ اس میں ویسے کہہ دیں گے تو ہاں کمی ہے اللہ پنے لڑ پنے, پنے نہیں اس کا سبب ہوا کرتا ان کو لاخ سمجھائیے ان کی داخ پرداخت اپنے مذہب پر ہمتیاں وغیرہ کے سب کی یہ سنت کی طرف نہیں آتی جو امام نے کہا اسی پر جائیں گے بمبئی میرا جانا ہوا دعوت ہوئی لوگوں نے کہا چلیے عشا نماز پڑھ لیں تو ہندوستان میں یاد ہے کر کسی آدمی کو دیکھیں کوئی بڑا عالم آئے ہیں اس تو ان کو یہ کے لیے کھڑا کرنا سلی نماز پڑھائی جا تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے اہل آدیش بےچارے عامل بھی سمنت ہیں لیکن انہیں ڈھنگ نہیں آتا عامل بھی سمت تو کھڑے ہوئے پیر پھیلا پھیلا کر کے ملایا ایسے تو میں نے کہا کہ پوری دنیا میں اہل آدیشوں کے علاوہ کوئی بھی سب بندی نماز میں نہیں کرتا صحیح چھوڑیے کرتے ہی نہیں کرتا ہی نہیں آگے پیچھے دائیں بائیں ایک بار کے بیچ میں ایک ہاتھ کا پاس میں ریاض میں کتنی مرتبہ گھس گیا تو آدمی کے بیچ میں تو نواز بہ میں نے پوچھا کہ میں دبلا ہوں کہ کی موٹا کہنے لگے نہیں آپ اوسط ہیں یعنی نہ دبلے نہ موٹے ہیں تو میں نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو بلا ادھر ادھر کی میری لیے جگہ ہو گئی تم نواز پڑھو کہ بازار میں کھڑے پیسے سب میں نے کہا کہ تم کو اتنی تمیز نہیں ہے مجھ جیسا آدمی میں نے کہا کہ میں ہندوستان کے نظر میں موٹا آدمی ہوں دبلا نہیں بلا تمہیں ادھر ادھر میں نے میں کیے ہوئی تمہارے بیچ میں داخل ہو گیا یعنی میں نے ان لوگوں سے کہا بمبئی والوں سے کہ دنیا میں بشارت دینوں کے اہل حدیث کے علاوہ کوئی سب بندی سے ہی نہیں کرتا تم وہ کرتے ہو لیکن مشکل ہے کہ تم کو مت پتہ نہیں کیسے کرو اب میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں نے کہا سارے لوگ پیر ایسے کر لو اور کندھے سے کندھے کو کائرے سے ملا لو اس کے بعد میں نے کہا کہ اب مل گیا کہا میں نے کہا اب پیر کو پھیلاؤ ایک دوسرے سے پیر مل جائے میں نے کہا پہلے پیر کندھے سے کندھا تب پیر سے پیر ملاؤ اگر پہلے پیر ملا دیا تو کندھا کبھی نہیں مل سکتا اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں اہل حدیث ایک جماعت ہے جو سنت پر بیچاری جان دیتی ہے بس ان کا عالم اہل حدیث سے دور رہنا ان کے لیے بہت نقصان کی چیز ہے انہوں نے سبو نہیں کیا ٹھیک سال بھر کے بعد بند دے گیا پھر وہیں دعوت ہوئی اور پھر ایسا کے ٹائم جب میں پہنچا تو مجھ کو لوگوں نے نماز پڑھ پرن نہیں لے کا تو جب میں اہل حدیث کی حیثیت سے متجح ہوا تو دیکھتا کے دو چار لڑکے جیسے آپ جیسے لوگ جو جوان ہیں وہ اسے سر نہیں کر کے مسکرا رہے ہیں اور ویسے ہی کھڑے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے الحمدللہ للہ چھوڑا دے بھولے نہیں تعلیم کہا واہ آپ بتائیں حدیث صحیح کی روشنی میں ہم اس کو بھولیں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کو بتا لیکن آپ غیر اہل دیش کو تعلیم دیں اگر اس کے مذہب میں نہیں ہے تو اس کی وہ تعویل کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے شہر نے کہا تھا زمن زمن بر صوفیو ملا سلامے زمن بر صوفیو ملا سلامے کیا کولے خدا گفتند مارا خدا کلز میں استعمال نہیں کرتا کبھی بھی مگر شیر میں مجبور ہو جاتا ہوں اور کرا قرن نہیں چاہیے اللہ کا نام خدا نہیں ہے زمن بر و ملا سلامے کیا کولے خدا کردند مارا گفتند مارا میری طرف سے ملا صوفیوں کو سلام پہنچے کہ انہوں نے ہمیں اللہ اس کے رسول کی باتیں سنائی بولے تاویل شادر حیرت انداز خدا جبرائیل و مصطفی مستفارہ لیکن ان کی تاویل نے قرآن حدیث کی اللہ جبریل محمد سب کو حیرت میں ڈال دیا اللہ کہتا کہ میں تو اس لیے نہیں بھیجا تو اس کا ایمان نہیں تھا جبریل کہتے کہ ارے یہ وہی چیز جبریل کہتے ہیں ارے وہی وہ اسی کلام کا مانا جو میں لے گیا تھا اللہ کے یہاں سے اور رسول کہتے ہیں میں تو یہ بات کہی ہی نہیں تھی یہ کہاں سے لے آئے سکتے تھے آپ دیکھیں گے میرے سل میں نظر بہت ٹائٹ ہے میں کوئی چیز پڑھتا ہوں تو بہت ہی مضبوط انداز میں اسی لیے کوئی مجھے مضمون صحیح کرنے دے تو جتنی دیر پڑھنے میں لگے اتنے میں نشان صاحب بنا دوں گا کہاں کہاں اس نے غلطی کی اور پھر اس کو ٹھیک کر لے بلکہ لوگ کہتے ہیں اتنی جلدی میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اتنی محنت کا مجھے موقع دیا کہ مجھے الحمدللہ سب باتیں فوراً مانگ دی کیا کہاں انہوں نے غلطی تو سنت کے لیے صرف اہل حدیث لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بہت دیا ہے یہ حدیث اب اس مثال پر نہیں کہ میدان میں کھڑے ہیں جھوکے آئے ان کو تحبالا کریں لیکن ان کی جڑ نہ ٹوٹنے پائے یہ بات اب نہیں رہی اب تو جہاں ویسے ہوتے چلے جا رہے ہیں سب کچھ ایک میں نے ملاحظہ کیا آپ لوگوں میں سبے عربوں کی عادت ہے سلام نہیں کرتے ملاقات کا سلام کریں گے لیکن ابھی یہاں جائیں اس کمرے میں تو سلام نہیں کرتے اس میں چارے چھوٹے چھوٹے نو نیال بچے بھی ہیں آپ بڑے بڑے لوگ بھی ہیں تو یہ تاثر آداز سے علیہ وسلم نے کہا اد الخ یادم اخا مسلم فل وسلم فینحالہ بہن اور ماجر ان اور شجر ان اور وسلم تم میں سے جب بھی کوئی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھے سلام کرے اگر پھر تم میں اور کے بیچ میں کوئی پیڑ کوئی دیوار کوئی پتھر حال ہو جائے اور دیکھے تو پھر سلام کرے دنیا میں اپنے ہٹ پر جو نہیں رہا وہ کام نہیں کر سکتا اس دور میں سب مٹ جائیں گے اور باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹکا ہے یہ اقبال کا شعر ہے اللہ کی شکل میں یہ کویا کے اوپر الہ آبادی کا شعر ہے یہ علامہ اقبال کا ہے اس دور میں سب مٹ جائیں گے اور باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹکا ہے ہندوستان میں یہ جو یہاں علماء بہت سے پڑھے ہیں ہے کہ جو لوگ چندے لے کر یہاں جاتے ہیں وہ بھی ایسے سے حرکات کرتے ہیں جو مذہب اہل حدیث پر مؤثر ہو رہی ہے بدعات اور سنت کا جو حصہ اہل حدیث کے ہوتا ہے میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں چاہوں تیر مان میں ہم لوگ میں نے کہا ہم لوگ بدعات بدعات کو نہیں چھوڑے میں مثال دینا چاہتا ہوں میں نے کہا ہم لوگ بدعات کو سوکھ بتاتے بنا تو اس کے بعد دلیل لاتے ہیں میں نے کہا کہتے کہتے ہیں بتا تو اس کے بعد دلیل آئی جاتی اگر دلیل پھٹ سے نہ آئے تو سوکھ کر کہتے بدا دا دا اس کے بعد لاتے ہیں جیسے مجھ سے اب وہ زبی میں پوچھا گیا وہاں کی زندگی میری بڑی دلچسپ تھی بعض حیثیت سے بے حد خوف مگر اللہ نے مجھے بھی انہیں قوت کل دی ہے کہ جو بات ہے اس پر رہوں گا کوئی میرے ساتھ رہے نہ رہا اور وہاں پر مذہب حدیث کو بہت فروغ ہے بہترین قسم کے حدیث وہاں کوئی جماعت ڈراتی تھی مجھ کو کوئی جماعت اپنے سر پر رکھتی تھی اس امتزاج میں میں نے صبر سے کام لیا اور صبر بہت بڑا نتیجہ لایا مذہب حدیث وہاں پھیلا اور اس صبر کے ذریعہ میں پوری ایک جامعہ وہاں سے کھینچ کر پہنچاتی پہنچا دیا میں اس کو شیخ صاحب نے دیکھا ہے اور پسند بھی بہت کر رہے ہیں کہ آپ نے جامعہ بہت اچھی بنائی جامعہ کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر زکات کا استعمال سوائے طلبہ کے کھانے کے کہیں نہیں ہوتا کہیں بھی نہیں یہ ہماری جامعہ کی شاید خصوصیت ہے پورے ہندوستان کے پوری دنیا کے میں نے جا سنا اہلی جامعہ جہاں تک علم ہے بھائی ہو سکتا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جیسے ہماری جامعہ کے لوگ ہیں تو سبر نے وہاں بہت کام بھی دی اب اہل حدیث اب وہاں وہاں پر مسجد بلال مسجد ابوبکر صدیق جامع امر خطاب مسجد شیخ شفیسلام بنتمیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ناموں کا کیا معنی ہے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس کی مثال بھی کوئی سلب ہے سلب چاہو میں نے چیلنج کیا پچاس سال پہلے کوئی دیکھ لیں پچاس سال پہلے اس قسم کی مسجدوں اس قسم کے نام مسجدوں کے نہیں ہوا کرتے ان لگے کوئی بدکماش ہو جیسے حیدرآباد میں شاید کسی شی نے یا نواب نے مسجد مکہ بنایا بھائی مکہ اس مسجد کا نام کیسے ہوا اس کا مطلب حیدرآباد مکہ ہو گیا یہ ہوا نا کسی عالم کے نام پر کسی جامعہ کو بنانا جس سے اس جس کا جس عالم کا اس جامعہ سے کوئی تعلق نہ ہو <سؤال> <ملسنا. سؤال> <سؤال> کوئی استاذ ہو اس کے نام ہو سکتی ہے جیسے ہم ابوظہبی میں دو مسجدوں میں گئے جا گئے وہ مسجد ہمارے نام سے ہو گئی شیخ زائد کی مسجد جیسے میں گیا دوسرے دن پیچھے دکان کھولی اس پہ لکھ دیا ورا خلف مسجد شیخ عبد تو کوئی بات نہیں کیونکہ وہاں پڑھاتے تھے استاد تھے امام بھی تھے فخری طور پر پیسے سے نہیں ہم نے زندگی بھر امامت کرائی سعودیہ سے پہلے چڈی پہن کر میں نماز پڑھائی ہے بچوں کو کیونکہ لوگوں نے کہا استاد نے کن پڑھایا گیا تو کوئی کھڑا نہیں مل کر میں پڑھاؤں گا جنگیاں پہنے تھا چھوٹا تھا تو میں نے پڑھایا اس وقت سے سعودیہ آنے سے پہلے تک مجھ سے امامت نہیں چھوٹی لیکن پھر میں نے امامت پر پیسہ نہیں لیا یہ اللہ کہ یا کسی نے مسجد کی زمین دی ہو مسجد کا کو بنوایا ہو حالانکہ مسجد کو بنا کر کے قلعہ لکھنا حرام تھا لیکن آپ نہیں لکھا کسی دوست نے لکھ دیا آپ کیا کریں گے آپ ہیں نہیں وہاں آپ نے اب ریخ مسجد بنائی اور لکھ دیا مسجد شیخ مختار احمد المدنی شیخ مختار کو پتا نہیں ہے پیسہ دے کر بیچارے کہہ رہے چلو اللہ کا گھر بنے گا لوگ نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے لیکن نام صحیح ہے ان جگہ پر ہے بھلے شران حرام لیکن نام صحیح ہے جتنی مسجدیں ہیں دنیا میں یا محلے کا کوئی بزرگ آدمی جس کے نام سے مسجد مشہور ہوگی وہ بھی صحیح ان کے بغل میں رہتے ہیں لیکن یہ جو مسجد شیخ الاسلام بن تیمیا اور شیخ امام یعنی قاتل امام البانی مرکز آف دزیز بن باز ان سب چیزوں کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی دنیا میں پچ, پچاس سال پہلے مجھے آپ بتا دیجیے یہ بلا مصر سے آئی مصر سے یہاں پر پھیلی اور یہاں سے لوگ اٹھا اٹھا کر ہندوستان پہنچا دی مجھے سامنے مسجد کا نشہ بھیجا اس میں ایک منارہ ہے قبا پہلی بدات دوسرے اس کا مسجد بلال تو میں نے کہا کہ میں مسجد بناؤں گا آپ کی انشاءاللہ مگر آپ دو کام ہیں ایک تو آپ اس کبے کو ہٹائیں میں نے کہا نہیں معلوم کہ یہ ایک منارا قبا ہے سلم کی قبر کی تصویر ہے تو کہا مجھے نہیں معلوم میں نے کہا پہلے اس کو ہٹاؤ ایک منارا نہیں مانگتے اس چرخ رکھو میں نے کہا دوسری بات نام بدل دو یہ نام غلط ہے ہمیشہ مسجدوں کے نام کسی نہ کسی مناظر سے المسد النبوی نجاسلم نے بنایا مسجدوں بنی سلیما کیونکہ مسجد گنو شرما کے قبیلے میں تھی یہ جتنے نام ہو رہے ہیں جیسے میں نے دیکھا مسجدوں میں ہلکتو ابو امرانی اب امردانی کارے تھے قرا میں سے تھے ان کے نام کا حلقہ ریاض بنانے کیا مطلب ہوا <تصفح> پتہ نہیں کہاں کہتے کہاں چلے گئے دنیا میں کہاں مر کر دفن ہو گئے یہ سب کی سب چیزیں بیچارے کچھ تو جان میں پاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر دیتے ہیں جو لوگ نہیں جان پاتے ہیں ان کی تقصیر ہے لیکن جو لوگ لوگوں سے منسجم ہونے ان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے ہی دل کو بیچتے آدمیوں کو چاہیے کہ ہر چیز میں بہت ہی ثاقب نظر رہے کہ بات اسلام کے خلاف ہے کہ مناسب ہے ہمارے صلب نے ایسا کیا کہ نہیں کیا خاص تین کس چیزوں میں ابھی طرح سے کسی چیز کی اجازتیں نہیں ہیں. آپ مکان کار بنا سکتے ہیں کوئی ماربل بنا دے کوئی سادہ بنا دے کوئی اینٹا لگوا دے کوئی پلستر کرا دے اس میں کوئی مسئلہ نہیں مشاسوں کی مسجد نبی خود کچھ چھپر کی تھیں کھجور کے اور آتا کہ آپ کے دروازے جو تھے مسجد کے وہ پتھر سے کھڑے کر دیے گئے تھے اور آپ میں لائب کا بیت من ہے مدرند اور اور وبرن اللہسلفی الاسلام اوکما جاف الدیف اللہ کے رسول نے کہا کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا چاہے وہ کنگڑ پتھر کا گھر ہو چاہے جو وہ, وہ جو ہے بال کا گھر ہو تو معلوم ہوگا کہ گھروں میں اس قسم کا تنوع گھروں میں جن چیزوں کی ممانعت ہے وہ ڈیکوریشن ہے وہ حرام یہ سب بالکل نہیں کرنا اچھے گھر لیکن گھر آپ مضبوط بنا لیں لکڑی کا بنا لیں اینٹ کا بنا لیں یہ سب چیزیں بالکل صحیح ہیں لیکن وہ کام جو قرآن کے خلاف حدیث خلاف یا سلف سال کے خلاف ہو تو اب دیکھیں پورے ہندوستان میں جامعہ کا نام کوئی نے جامعہ قریب نے تہمیہ لکھ دیا کوئی جامعہ امام بخاری لکھ دیا اب ان سے پوچھا جائے کہ آخر ان ناموں کو کیا مطلب ہے ان کا اس جامعہ سے کیا تعلق چندہ دیا ہے استاد ہے محلے کے رہنے والے ہیں کیا کبھی آئے تھے یہاں پر کوئی دونوں نے قیام کیا کچھ تو نہیں یہ سب تقریب لوگوں کی ہمیشہ انسان اس پر رہے جو اس پر کسی قسم کی انگلی نہ اٹھے ہماری جامعہ اسلامیہ میں جب مکتبہ بنانا جانے لگا ہمارے نائن صاحب نے کہا کہ مکتبے کا نام ہم چاہتے ہیں کہ مکتب سے امام البانی رکھا جائے تو میں نے کہا کہ اگر شیخ البانی کے نام تو میرا نام اس سے ادا ہوا ہے میں بنا رہا ہوں جامعہ میرے نام پر کیوں نہیں بنا مکتبہ تو شیخ عبد ایسے لکھو تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ کا جواب دے رہا ہوں اور نہ اس وقت ہے اپنا نام تو چاہتا ہی نہیں میں نے کہا جامعات میں دو مکتبے ہوتے ہیں طلبہ کے مکتبہ اور جامعہ کا مکتبہ طلبا کے مکتبہ مکتبہ طلبا کا آتا اور اس کو مکتبہ کیے اس لیے ہمارا لکھا ہوا مکتبہ عمہ مکتبہ جنرل لائبریری ہوا میں نے کہا اس لیے ان کی خرافات کو اگر آپ کریں گے شیخ صاحب تو ہم دنیا سے لوڑیں گے کیسے ہم انسان اگر خود ایک آنکھ کا کانا ہو تو کانے کو کانا نہیں کہہ سکتا آج دنیا میں یہ جتنے کچھ بدنامچ ہو رہے ہیں اگر اہل حدیث اس کے اصل محرک نہیں ہے تو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بات آئی جیسے مثلا عام حالات میں سلف اختلاف کرتے تھے لیکن اختراق نہیں کرتے تھے اس کو کہہ کر کے اختلافات کو باقی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر غلط بات بالکل سلف اس میں نہیں افطراک کرتے تھے جہاں پر نس کا دونوں مانا ہو سکتا بات چیت میں ہم آپ کو چپ نہیں کر سکے ہم کو چپ نہیں کر سکے تو آخر دشمنی کی چیز پر ہوگی اگر ہمارا دل صاف ہے بھائی ہم شیخ مختار کو نہیں مختلف کر سکے کیا کریں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شیخ صاحب عمر میں بڑے ہیں ہم, ہم ان کے سامنے کچھ بات نہیں پوری پور کر سکے تو دشمنی نہیں ہوگی دشمنی وہاں ہوتی ہے آپ اس حدیث کو بڑے ہم اس حدیث سے پکڑیں اس کو اختلاف نہیں کہتے اس کو اتباع ہوا کہتے ہیں اتباع ہوا کہتے ہیں کیسے آپ کہہ رہے ہیں یہاں بھی ہاتھ رکھنا صحیح ہے بھی صحیح. کیوں صحیح ہے آپ بس کیا دلیل ہے کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کو ہی تعلیم دی گئی ہے اسی پر زندگی گزاری اس کو نہیں کہہ سکتے بعض میں لکھ دیا کہ سینے پر ہاتھ رکھنا ہے سابت نیچے سابت نہیں ہے لیکن مذہب میں ہو نہیں ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا ایسے اسلف قانوی اخترخولا پہ ماں قانون ہفت رکھوں سلم میں سے کسی کا ایسا اختراب نہیں جو نسل سامنے بھی اختراب ہو کچھ سمجھ میں بات کا اختلاف ہوا تھوڑا لے دے کر بات ختم ہو جاتی تھی لیکن دو حدیث ہو ہر آدمی کی ایک حدیث ہے یہ کبھی سلم نے نہیں کیا ہر آدمی کیسے حدیث ہو جائے گی حدیث تو رسول اللہ علیہ وسلم سے نکلی اور سب کے سب حدیث ایک ہے ایک حدیث چھوڑ کر دوسرے حدیث کا پکڑنا یہ اہل حضب کا کام ہے کہ جتنے سب حزبے ہیں دنیا میں کیوں حزبے پھیلتے اب تو کل ہم کو بہادروں نے بتایا کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اسلامی جماعت ہو گئے میں نے کہا نا آپ کی تعبیر غلط है. دنیا میں جو اخوانیت یہ سب پنپی ہے یہ سب ہے تقریب کی گود میں ہندوستان میں جب موزودی صاحب کی دعوت نے سر اٹھایا تو کچھ ہے نئے ڈی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے ظاہری داخل ہو گئے تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد جب کیونکہ ظاہر بات ہے آپ میرے ساتھ رہیں سفر کر دیں دو مہینہ بیٹھ لیں میرے یہاں سارے آئے ہنر میرے آپ جان جائیں گے شرم نہیں جانیں گے شرم دیکھ رہے ہیں کہ مسالہ کترا پہنے بیٹھے ہیں بشت بھی پہنے ہیں بہت مرتب ہیں لیکن جب ساتھ رہیے گا تب اخلاق کردار کیریکٹر انتظام سب کی معلومات ہو جائے گی جب اس کے ساتھ وہ لوگ مولانا ابو الودہ کے ساتھ رہنے لگے مجرسے میں شرکت کی ان کی ان پر انتقاد کیا حدیث صحیح کی روشنی میں جب جواب میں ہر دھرمی دیکھی جواب نہیں تو یہ کہے ایک اے بات دیگرے بھاگتے سکتے سب کے سب گئے دیگر ممالک میں یہ خوانیات جب پڑھ پی ہے انہوں ہی نہیں ان کو پالا ستر سال تک سولہ اسی سال تک تو جو انسان اہل حدیث نہیں ہے اس کو کیسے سے ہساسیا نہیں ہوتا آپ کی پرہیز کے ساتھ کچھ نہیں بولے گا بس کیوں بھائی ہم بھی آور آپ بھی آور آور آور پاور نہیں کہ سمے لیکن ہم لوگ ہیں ہم لوگ کبھی کسی نسبت کو پسند نہیں کرتے ہم سے لوگوں نے پوچھا درت تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا خیال ہے میرے کا خیال کیا ہے اس جماعت بنی کیوں اسلام اس میں کوئی کمی تھی میں نے کہا پہلے چھوڑا کہ اس نے اس کے یہاں کیا غلطی کیا نہیں اس کے تو بات کی بات ہے اس کے ماننے منانے میں آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا آپ بتائیے کہ جماعت کیوں بنی اسلام میں کوئی کمی تھی اگر کمی کا کہنے والا ہے آدمی تو کافر ہو گیا اور کمی نہیں تھی تو اس جماعت کی ضرورت کیا تھی کیا ضرورت اس لیے اسلام میں کوئی بھی جماعت اگر ہے جان لیجیے کہ اسلام کے اصل مقصد کے خلاف ہے اللہ وہ جو اداری جماعت ہوا کرتی سب یہاں پر ہوگا کوئی صدر ہوگا کوئی سیکریٹری ہوگا اس کو جماعت نہیں کہتے اس کو ترتیب اداری کہتے ہیں ترتیب اداری صحابہ کے زمانے میں بھی تھی جیسے حضرت فاروق نے پہلے المال فلاں کے زمانے کریا بازار کی دیکھ ریکھ فلاں کے ہاتھ میں کر دی یہاں سب ادارے کی ایک دلیل ملتی ہے چلتے پھرتے اور جتنے حاجت بڑھتی ہے اتنی وہ چیز بڑی ہوتی جاتی ہے یہ چھوٹا بچہ ہے اتنی بڑی خگز پہنتا ہے بڑا ہوتا ہے تو پورا جبا نیچے ہے بڑا پہنتا لیکن کسی بھی جماعت بندی کی اسلام میں اجازت نہیں اس لیے ہم کبھی بھی کوئی کہہ دے اپنی نسبت کی اس چیز کی طرف نسبت تخرج کے علاوہ تخرج مثلا کوئی کہہ دے میں محمدی ہوں میں شریفی ہوں میں فیضی ہوں میں زہری ہوں میں مدنی ہوں یہ کوئی بات نہیں تو ایک پتہ نہ میں نے وہاں پڑھا من اقام ولدن ارب السلیم سنین زور کے والد سارا مل اس نے چار سال کسی جگہ اقامت کی تو وہ وہاں کا ہو گیا یعنی اس کے لیے جائز کہے کہ میں مدنی ہوں میں مکی ہوں پڑھنے والوں کے بارے میں کہا گیا لیکن بقیہ کوئی نسبت اسلام میں صحیح نہیں سرف کے زمانے میں جو سلفس سلف سے مراد صحابہ ایسی کوئی کسی کو بکری نہیں کہا گیا کسی کو ہمر نہیں کہا گیا کسی کو ہی نہیں کہا گیا حتیٰ کہ بہت سلو لفظ محمدی سے بھی چڑھتے کہتے ہیں کہ یہ تو مسیحی ہو گیا اس مسیحی ہے تو اسے محمدی ہوا نہیں کہنا کی. جی کہنے کی تو ہمیں اللہ تعالی نے اسلام میں پیدا کیا ہاں اب جب گروہ بندیاں ہو چکی تو اسلم نے گروہوں کے نام رکھے تو اگر گروہ کا نام اسی سے وہ تمیز ملے کہ کی ہم جیسے صاحب نے کہا میں تو شیخ سیدھا سادہ مسلمان ہوں میں نے کہا کہ سیدھا سادہ مسلمان نہیں ہوتا کوئی لازم آپ کوئی مسلمان بنی تو تہتر فرقے میری عمر بٹے گی ایک جنتی بقیہ سے جاننے میں تو یا تو سب کافر ہے آپ طرح مسلمان ہیں اور اگر آپ نہیں دوسروں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں تو بتائیں کہ کون سے مسلمان ہیں مسلمان ہے صحیح ہے کہ مسلمان غلط ہے آپ میں نے سمجھا بیچارے ابھی اچھا لڑکا ہے وہ خن کی تھا اب وہ کہہ رہا مجھے دنیا سے کل تاریخ نظر آتی ہے میں نے کہا تاریخ نظر آئی تو تم کو روشنی ملے گی میں نے کہا جب تم کو تاریخی نظر آ... نظر آ رہی ہے تو اب تم روشنی پہ جانے قریب ہو چکے ہو اگر تم کو تاریخی نظر نہ آتی تو تم کو روشنی کبھی نہیں ملتی بھائی جس کو تاریخی ہے وہی نہ روشنی کو ڈھونڈے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ میں نے اس کی دلگیری کی اس کے دل خاطر خائی کی الحمدللہ وہ کہہ رہا کہ میں شیخ لگے دیکھو کل کے حدیث دیر بت کرو موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تو میں کہنا چاہتا تھا کہ مذہب حل حدیث پر قائم ہونے کے لیے آدمی کسی دوسرے سے متاثر تھا قرآن حدیث اور ہر چیز میں دیکھے کہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح اگر خود نہیں جانتا تو ارے علم سے پوچھے یہ میری نصیحت تھی اور اللہ کے رسول نے کہا جس نے میرے احتاط کی وہ جنت ہے اس نے میرے بات نہیں کی اور میرا حسی اور نافرمان ہے اب اللہ اس کو جنتی بنائے معاف کر کے جنتی بنا دے یا اسے جاننے میں ڈال دے عذاب کے بعد جنت میں لائے یہ اس کا کام ہے بس اگر آپ چاہتے دنیا آخرت کی بلائی تو اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرو اور اسی پر زندگی گزارو اس میں کہیں سے مفاہمت نہ کرو اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ مقاتب جالیات کی بڑی خوبی ہے یہاں جو لوگ بے چارے کام کرتے ہیں انہیں بڑی معلومات یہ لوگ فراہم کرتے ہیں گاؤں گھر میں رہیں تو اکثر لوگ ظاہر رہیں گے اپنی کھیتی باڑی میں لیکن نظام جو ہوتا ہے ڈیوٹی کا اس میں اتنے سے آپ کو ٹائم چھٹی ہے اتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو یہ بڑی ہی چیز ہے اللہ کرے کہ اس کا استغلال ہو اور اس سے دین کی سب اچھی طرح سے میں نے بہت لمبا ٹائم لے لیا اچھا میں سمجھا کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ بند کریے فق حدیث جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا اس میں میں نے کہا خلاصہ خورا حدیث پر جان دے کر محنت کریے اور اس کے لیے قواعد اصول پڑھیے بس وہی اصل غیر حل حدیث کی فقہ کا کوئی مطلب نہیں لازم رہ. میں مثال دوں اگر تو کم سے کم تین چار گھنٹہ یہ تقریب میری چلے گی میں اللہ برکت تھکا ہوتا نہیں مجھ کو ابھی عمر میں تھکانکا نہیں آتی مجھ کو کبھی کوئی اٹھا لے دو بجے رات مٹ کر چلا جاؤں گا ایک بجے اٹھا لے دو آدھے گھنٹے بعد اٹھا لے اٹھ جاؤں گا اللہ برکت اگر میں ابھی مثال لاؤں ہر دھرمیوں کے لوگوں کو ہر دھرمیوں کے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے اور لوگ اتنی ہر دھرمی ہم لوگ اپنے شاگردوں کے سامنے غلط بات نہیں مجھے بول پاتے تو جانتے ان کو اتنی ہم نے اجازت دے دی پکڑنے پڑ اور پتہ نہیں کیا تعلیم لوگ دیتے ہیں کہ کی کیا کیا غلط بات بولیں گے شاگرد کچھ نہیں سمجھتے بیٹھے اسے. ایک صاحب دکھلا رہے ہیں کہ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے کیا بڑھا تھا کہتے ہیں اور اونٹ باقاعدہ بیٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہاتھ کو پہلے کیا بس میں نے لوگوں سے پوچھا کہتے سے اونٹ جب جاتا ہے بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں نے کہا جب کھڑا رہا تو اس کا ہاتھ کا رہتا ہے گردن پر بھی سرپت بتاؤ صحیح <تصفح> سے میں نے کہا جب کھڑا رہتا تو اس کا ہاتھ کھا رہتا تو اب وہ ہکا پکا ہو میں نے کہا رے بچوں چھوٹے تمہیں دیا کل نہیں جب سے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا دونوں پہ دونوں ہاتھ زمینی پر رہتا ہے اللہ کی لوٹنے لگے یا کوئی میں گر جائے اور الٹا ورنہ وہ ہمیشہ اسے رہتا ہے اب بتاؤ جب بیٹھتا تو کیا پیش کرتا ہے تو کھیلے ہاں گھٹنا میں نے کہا اس کا مطلب کہ جو اتنا پہلے پیش کرے اس نے حیوان سے مشاورت اختیار کیا تو میں نے کہا ریسا ایسے بول رہے ہیں دیکھو جب اٹھنے سے پہلے ہاتھ بڑھایا نہیں کہ نہیں بڑھایا اب لوگ سب بیٹھے ہیں کیوں وعلیکم السلام کیوں شاگرد کو اگر آپ نے موقع نہ دیا تو بیچارہ خراب ہو کر کے آپ اس سب بات کو مان لے گا ہم اب بھی جہاں ہیں معاملوں کو کہتے ہیں کہہ رہے ہیں ہماری ہاتھ بات پر تم اعتراض کرو ہمارا اشارہ غلط ہو ہمارا ٹیسٹ غلط ہو ہمارا پانی پینا غلط ہو ہمیں ہر چیز پر تم کو کہ آپ نے ایسا کر دیا اب مذہبی میں ہمیں جو اللہ تعالی ترقی دی اس میں طلبہ کے سوالات کا بہت دخل اتنا سوال کرتے تھے ہم سے میں نے کہا تھا میری جس چیز کو تم غلط دیکھو سمجھو ضرور پوچھو کیوں اگر مجھ سے غلطی ہے تو اصلاح طرح گا اگر میرے پاس اس کا علم ہے تو تم کو جواب دوں گا کہ اس کا جواب یہ ہے. تو یا تو تم علمی استفادہ کرو گے یا میں اپنا اسراہی استفادہ کرو گا اور جو علماء یہ دروازہ نہیں کھولتے وہ ساٹھ برس تک اپنی غلطی پائے جاتے ہیں اور ہم جیسے لوگ نہیں ہم جیسے لوگ, اتنے لوگ کوئی نہ کوئی بتائی دے گا لیکن آپ نے ادھر ایسے ٹینگ لگایا ویسے آپ نے پانی پیا ایسے کھانا کھایا تو کیوں کھایا حدیث اس کے خلاف ہے تو یا تو اپنے آپ اصلاح کریں اور نہیں کو ہم صحیح طور پر کہیں کہ نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس چیز کی بھی اس چیز کی بھی دلیل ایسی موجود ہے تو میں کہنا چاہتا تھا کہ مذہب حدیث کا جو طریقہ ہے صرف کا طریقہ ہے آپ لوگ کو بہت سے لوگ اس دھوکے میں ڈال دیتے ہوں گے بھئی آپ بھی تو ایک مذہب ہیں ابھی تک فرقہ ہے تو ہمارے بس والے میں کہتے ہیں آپ فرقہ نہیں ہے جن کا بالکل کچھ بالکل غلط جواب بچار دے دیا ہم فرقہ ہیں اللہ کے رسول نے کہا ہماری امت تہتر فرقے میں ڈی ایک جنت بقیہ بکیاست جاننے کی تو اگر ہم فرقہ نہیں تو ہم کافر ہو گئے اسلام سے نکل گئے ہم جب تہتر فرقے میں اسلام ہے تو ہم بھی فرقہ ہیں لیکن ہم فرقہ وہ نہیں جو ہم متفرق ہو کر کے بنے نہیں ہم سے کٹتے کٹتے جیسے ایک لکڑی ہوتی موٹی اس کو چیرتے چیرتے چیرتے دونوں طرف سے جو بیس میں لکڑی بچتی ہے وہ اثر پہلے سے ہے جو لکڑیاں نکلی ہیں یہی سب متفرق تو جیسے ایک جگہ پر سو آدمی ہیں دو بھاگے تین بھاگے ایک بھاگے دس بھاگے اور جو جماعت کھڑی کھڑی کھڑی آخر میں چاہے تین ہی ہوں وہ تین باقی وہ نہیں ہٹے تو لازم ہے کہ فرقے کا نام ہو حضرت نے خود اصل میں خود فکر نام رکھا آپ نے فرمایا الخواد کے راب الناک نے الفرما القدریت تو موجود صادر عما تو اللہ کے رسول نے خودی فرقوں کا نام رکھا پس اگر ہم لوگوں کو ہم لوگوں نے اپنے کو اہل حدیث کہا تو اہل حدیث کے معنی حنفی کے نہیں ہوتے ہیں. کسی انسان کے ہم مالکی شافعی یا ظاہری ان سب کے نہیں ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے حدیث قرآن, قرآن حدیث دونوں کو حدیث کہا گیا اور بنا امنا سنو تب یہی حدیث ان باد ہوئی امنون امن اسد اللہ حدیثہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کا لفظ قرآن کریم کو اطلاق کیا ہے اس لیے ہم لوگ جو اپنے کو حدیث کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ قرآن حدیث کو ڈائریکٹ ماننے والے ہمارا ہمارا مذہب کسی انسان کی طرح منسوخ نہیں ہے اس کو عقل اچھی طرح سے بہت سے ہنڈیاں لوگ ارے بھائی وہ بھی تو کبھی تو مذہبی ہے تو کیوں ہم سے اچھے ہو گئے نہیں ان کا مذہب انسان کی طرف منسوب ہے ہمارا مذہب کتاب و کی طرف منسوب ہے اس میں کسی چیز کا کسی چیز کی مباشرت کسی چیز کا واسطہ نہیں اس لیے اگر ہم سے کوئی یہ کہہ کر جیت جائے تو اس کا مطلب کہ ہم کو علم نہیں بات کرنے کا ہمارے پاس علم نہیں کہ ہم مخالف کو جواب دیں چاہے وہ نہیں بنا کر صرف شاید ہے اور آپ کی نشیروں کا مطلب ایک توفید ہے کہ نشست پارک بڑھاتے ہیں شیخ جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کی اللہ حب نے آپ کو حدیث اور اس سے حدیث پر عمل یہ ایسی خوشی افرادی آپ کی انتیازی پہچان ہے جس نے آپ کو پورے ہندوستان اور پورے دنیا کو عمر امتاز کیا ہے انہیں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بےحد قریب رہے ہیں اور قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کھیل سے استفادہ کیا ہے ان کے ترامدہ سے آپ کے روابط رہے ہیں امام ابانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تو میں شیخ سے جاننا چاہوں گا کہ امام عبانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے قائم ہیں یا اس طریقے سے کوئی خوشگوار واقعہ آپ کی زندگی کا ان کے ساتھ اور امام عبانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کاوشیں ہیں وہ اس دور کے بڑے عظیم مجدد اور محتیث اور فقیر تھے اللہ اقبال نے ان کی ایک عمر فرمائے اور طریقے سے ان کے علم سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے شیخ کا ایک بھی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ شیخ نے امام عبائی رحمۃ اللہ کی کتاب شیخ السلاطی ندی کا ترجمہ بھی کیا ہے جو آپ کے ادارے سے مفت تقسیم بھی ہوتا ہے شائع ہو کر کے یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے شیخ کی یعنی کتاب کا ترجمہ کرنا تو میرا سوال یہ ہے کہ جو کہ آپ شیخ عبائ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ من کا ذکر بھی کیا ہے تو کس طرح کے آپ کے ان کے تعلقات تھے اور کیسے قائم بھی اور پھر کوئی کچھ بار واقعات آپ کے ان کے ساتھ پیش آئے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر بہتری ہوگی اور آپ کے زبان سے ہم اس کے بارے میں کچھ ناچان لگوں گا شیخ نے جو سوال کیا ہے سو سلاط النبی کا جو میں نے ترجمہ کیا شیخ المانی کے اس پر تراسی سے جگہ مقدمہ بھی لکھا بہت علمی اس میں شعر سے اپنے تعلقات اور اس تعلقات کے تسلسل کا سب میں نے ذکر کیا پر جس نے پڑھا ہوگا اس کے لیے بات مقرر ہوگی لیکن اب چونکہ سب لوگ پڑھتے بھی نہیں بہت سے لوگوں کو ہم نے کتاب دی عربی میں تو مجھ سے کوئی تعداد فلاح طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ کہاں آدھی اس میں میں نے تم کتاب دی جو میں نے پڑھا کہا پڑھا میں کہ نہیں پڑھا پھر سے پڑھو پھر سے پڑھو قابل تو بہت سے جو پڑھے ہوں گے وہ مکمل نہیں پڑھے ہوں گے اور بہت سے پڑھے بھی نہیں ہوں گے اس لیے حضرت شیخ مختار صاحب کی طلب پر عمل کرتے ہوئے ہم اب جواب دے رہے ہیں شیخ البانی سے ہماری محبت کوئی ایسے کسی حادثے کے تحت نہیں ہوئی ہے دنیا میں ایسے ہر اہل حدیث عالم سے ایک محبت ہوتی ہے پاکستان کے اچھے علماء مثلا ہم شیخ اللہ اور اسماعیل گجران والا محدود پاکستان کے درجے میں ہمیں ہندوستان کے کسی آلو سے مام پتہ نہیں سب سے زیادہ انہی سے مان پت ہم لوگ کو دیکھا بھی نہیں کوئی ایسا کر لیا فوٹو میں کہیں نہیں میں فوٹو نہیں دیکھتا میں نے کہا سب بے کو بھی بات مت کیا کرو آپ اپنے لیے جو اچھے حالات ہیں ہم تو اور الحمدللہ ان کی کتابوں سے مطالعہ انہوں نے جو لکھا بڑی معلومات مجھ کو ہیں انہوں نے کیا کیا مسائل میں لوگوں کا سر توڑا تو محبت اس لیے ہے کہ وہ حدیث محبت اس لیے کہ بہترین لکھا بہترین لکھتا جس طریقے سے زخم پر کوئی مرہم اٹھا کر رکھے شیخ صاحب ان کی کتابیں سے اکٹھا سب چھپی ہوئی اس کو یہاں ہم منگائیے اور ان لوگوں کو پڑھائیے کیونکہ بہت چیزیں لوگ نہیں سمجھ سکتے اس میں اردو میں تو کیا اردو مطلب یہ کہ آدمی ہر سمجھ جائے جیسے انگریزی جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ انجینئرنگ کتاب پڑھ لے بیٹھ کر کے پھر پڑھ لے انگریزی زبان اور چیز ہے اور علم فن دوسری چیز ہے ایسے عربی جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ہر چیز سمجھ لے یا اردو جاننے کا شیخ البانی سے بھی والحانہ محبت کے اس اور ایک اہل حدیث عالم اور حدیث رسول کے سامنے کسی کو پڑھوانے کی سنت بدا سے متعلق مطلب خط امتیاز کھینچ دیا ودارتھوں کی سرخوبی اچھی طرح سے کر دی ان کو لوگوں نے بہت بڑا بالا کہا لیکن کہا تھا کہ ان کے یہاں تعریف اور تنخیص دونوں برابر تھی کوئی سے کہتے شیخ آپ کو کچھ نہیں آتا تو کہتے کوئی حرض نہیں تو کہتا بہت بڑے اللہ میں بھائی کوئی بات ہے چپ رہو ان کے یہاں کہا تھا کہ ان کے یہاں دم مد تعریف اور برائی دونوں برابر تھی تو شیخ کی اس فنائیت کے ناطے ہم لوگوں کو محبت تھی ہندوستان میں سنے تھے کتابوں سے اور شیخ کی پوری چھپی زیادہ چھپی بھی نہیں تھی اور چھپی تو تراشے, پیسے نہیں تو ہم لوگ پاس زمانے میں خرید تھے جب مدینہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قبول کروایا پڑھنے میں تو شیخ صاحب زمانے میں علامہ جامعہ اسلامیہ کی باڈی کے ممبر تھے تو بلائے جاتے تھے بعد میں شاید انہوں نے انتظار کیا کہ کی میرے کاموں کے خلاف آنا میں بہت مشغول ہو جاتا ہوں ایک ایک دن میرے لیے بھاری ہے مجھے ایسی بات ہوئی کر نہیں آئے سب سے پہلے ہم نے شیخ البانی کو جامعہ اسلامیہ مدینہ کی مسجد جو ہے اس کے سامنے دیکھا غترہ جیسے ہندوستان میں دیہاتی رکھے رہتے کندھے پر ایسے رکھے ٹوکی اور شیر کی طرح آنکھ سفید داڑھی لوگوں کا یہ شیخ البانی ہے کہ کیا لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ ہو سکی شیخ بانی سے کیونکہ اس وقت ہم تو چھوٹے تھے کیا کرتے تھے بڑے عالم سے اور پھر کھڑے کھڑے وہ بیٹھیں تو بات کریں مدینے میں ہم پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ نے پھر ماجستر میں داخلہ کرا دیا اور پاکستانی ہندوستانی طلبہ کا اجتماع اپنے بال بچوں کے ساتھ ایک مقام جرف جس کے بارے میں آتا ہے کہ اسی سے آگے تک دجال آئے گا اس سے آگے مدین کرنے پڑے گا تو ہم لوگ بعدوں کو ملا کرتے تھے جب ہم لوگ پہلے نہیں گئے دور میں کیا آپ وہاں تجال سے مقابلے کے لے بیٹھے ہو تو جب ہم لوگ پہنچے کہا تو آپ بھی تو آ گئے میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے آپ کی مدد کریں گے بھائی ہم بھی لاٹھی ڈنڈا پتھر اٹھائیں گے اس کو مارنے کے لیے تو شیخ شمس الدین ایک افغانی افغانی لیکن وہ پاکستانی کہتے تھے اپنے کو. مگر وہ افغانی تھے بہت سخت اہل حدیث شکلن ہنفی مجھ کو بہت تعجب ہوا مدینے میں ہم لوگوں نے مہینے لگے میں سرات جنازہ غائبانہ بانا پڑھی کسی کی تو بہت جلدی چلتے تھے اور شکل سورت کرتے سے بالکل ہم پانی بنیں گے کہتے ہیں تم لوگ اہلحدیس ہو بنا کام کرتے ہو تم کیسے تمہیں نے سراط جنازہ گائے بانا تو میں حکا بکاوا کہ ہنفی ہم لوگ کہیں کہ ہم لوگ بدات کر رہے ہیں تو الٹی بات ہو گئی یا اللہ کیونکہ بہرحال ہم وہ تو بدات میں گرے ہیں ہم لوگ بدات سے دوری کا دعوی کرتے ہیں تو میں نے جب مراجا کیا تو اس کی میرے دل میں بڑی قدر ہو گئی ہمارا مقصد تو ٹھیک لڑائی نہیں کرنا ہے ہاں غلط بات پر تو نہیں چپ رکھے تو ان سے ایسا ایسا پہچان ہو گیا میرے بھئی کو ہر بھی سمجھتا تھا اور ہر چیز ہم لوگ ڈانٹے یہ تو بڑا مسئلہ ہے دلیر حسے کے بکر چراغ دارت چور بھی اور ہاتھ میں چراغ بھی لے کر کے گھومے لیکن آپ اہل حدیث ہیں انہوں نے ان کے پاس دو فین بیویاں تھے عجیب شاگرد طالب علم تھے لوگ بہت پہلوان آدمی تو ان شیخ اربانی آئے مدینے تو انہوں نے دعوت ہم لوگ نہیں معلوم تھا تو مجھ سے ملے ظہر میں کہا دیکھیے شیش صاحب میرا دعوت آئے آپ تو میں تھوڑا سا دعوت تم نے بہت حساس ہوں میں جلدی کہیں کھانے نہیں آئے تو پہلا بولایا کا دے سے تو میں نے کہا کہ آپ نے میری دعوت تو نہیں کی پہلے تو آدمی بڑا دلچسپ کہا اللہ کر سننے کے گھر تو ہی تو فاجب جب تمہیں دعوت دیا تو قبول کرو یہ نہیں کہا کہ دوپہر کو دعوت دے کہ شام کو دعوت دے آپ بتائیے الیڈیس آدمی کیسی بات کرتے ہوئے دوسری پڑکار تھی ان کی کالا رسون کا کب دعوت جب تمہیں دعوت دی جائے تو دعوت قبول کرو اب دل میں تو تھا کہ شیخ البانی مدو ہے یا اللہ کے سورت سے وہاں پہنچنا چاہیے تو خیر گئے وہاں شیخ البانی کو ہم نے دیکھا وہاں مدینہ کے بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے دختر ربی تھے شہبر محسن تھے ہمارے استاد شیخ احماد انصاری ہمارے استاد اب ربی اور کے شاگرد ہے तो सबसे छोटे बजे में यही दिखाई देते थे, थे हम लोग तो शेख से पूछते जुराज से कोई उस हमारे नहीं ये बिल्कुल डरे रहते थे कहीं शेख इनको इनको ठिठा रहे थे बैठे बैठे तो ए, ऐसे उसका सवाल ऐसी बिल्कुल ये छोटे बच्चे उसका सवाल हम लोग जानते थे कि वो हम लोगों के हम लोग उनके सागरत थे और अपने उस के बीच भी बिल्कुल बौखरा क्या करे क्योंकि तलबा बेवूफ होते है, अगर कई शेख डांट दे तो खाएगा अरे आज तो شیخ ربی کو شیخ نے پھٹکارا تلبا ہوتے طلبہ بہت بدماش ہوتے ہیں جیسے میں میں عمارات کہہ دوں تو باہر جا کر آج تم کو شیخ نے بری طرح بنا دیا اب انہوں نے کہا بات دوسرے ہم سے رونے لگی سے ہم کو لوگوں نے بہت بے بےوقوف بنایا تو میں نے کہا بہت گدھے تو میں نے بہت رہا طلبا کو میں نے کہا دیکھو میں کسی کو ڈانٹنے کا مطلب محبت اکثر ہے میں نے کیوں ڈانٹوں گا تو تم لوگ کیوں بار بتنگ بڑھاتے ہیں. تو اس کے بعد سب ڈرے تو شیخ لیکن دیکھا کمال اس کا ان علماء کے سامنے جیسے استاد آزم تھے سب اور پکے سب لوگ بیٹھے لمبی مجلس ہو گئی ایک اخیر میں کوئی سوال پھر فکر آیا تو ان سے شیر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھائی مجلس بہت لمبی ہو گئی ہے اور یہ سوال فکری ہے تو شی عبد المحسن کی جواب دے دو شبر محسن شالبانی کو بہت مانتے تھے بہت زیادہ تو شبر محسن بیٹھے بیٹھے وقور اور آدمی کہیں ہو ایسے بیٹھے سر اٹھائے اونٹ کی طرح ہم جواب نے دے نہیں آئے جواب سننے آئے <laughs> بہت کاغذ کا ہنما جی لے نر ناسلم کمیل اجوا تو پھر شیخ نے پھر اس کا جواب دیا میں نے وہاں کوئی سوال کیا تھا اور شیخ بعض جواب معارضے سے دیتے تھے اور بعض جواب سرحد سے دیتے تھے عجیب غریب بات تھی دکتور عربی مصطلح میں دکتورہ کیا ہے لیکن شیخ کے سامنے اس مجلس میں ایک ان نہیں چلتی تھی جو سب سے سخت سوالات ہیں امام فرمیزی وغیرہ کتاب تعاون سنت فرمیزی وغیرہ سے متعلق لیکن شیخ اس میں بالکل تیر کی طرح چلتے اور ہر چیزوں کا جواب دیتے بڑی مجلس بہترین رہی ہم ماجستر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ نے ہمارا انتخاب عمارات کے لیے کیا کیونکہ ہم نے رعاج جب آئے شب اللہ فلتو کو جمانے میں مدیر رضا دعوی کو داخل وہ دولے جیسے العربیہ تھے تو ان کو ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہے کہا یہ ہندی یہ عماراتی کے لائق ہے یہ ہر بات کہتا اور کچھ نہیں کہتا کوئی بات چھپاتا لیکن بہت انداز میں اچھے کہتا اس کو بھیجو دبئی اوکات دبئی میں جماعت ہے مبالغہ کیا دنیا میں ایسے لوگ کہیں نہیں میری نظر میں خیر وہاں نئے پہنچایا اس پہنچنے کا بھی ہے. کوئی بڑا کوئی قصہ کیسے کیسے ہم کہاں پہنچے اور ہم لوگ پاس ایمان کی کمی ہے ورنہ دین کی خدمت کر کے آدمی کو کبھی اپنے بارے مستقبل سوچنے نہیں سے اللہ تعالیٰ ہی آدمی کی رسی پڑ کر کے پہنچا دیتا میں تو اپنی برسیرت لکھوں تو میں رو گا جتنے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا, کیا, کیا. کتنی لوگوں نے مخالوے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہیں کیا میرے لیے تو خیر وہاں جب میں گیا تو دعوت درس کی دھند مچا دی جی. زبردست درس دیا ابھی بھی سن لیجئے تازی ہوگا میری تنخواہ نہیں ہوئی تھی سو سرکاری تھوڑی تنخواہ شیک بن باغ میں دیا تھا شیخ صاحب بے چارے اب تقدیر ہوتی ہے آدمی کی جی قسمت بہت تھوڑا لکھ دیا وہاں گئے تو جہاں گئے وہاں بھی لوگوں نے کچھ تنخواہ دی تھوڑی سی جب ہماری تنخواہ مقرر ہو گئی اب سن لیجئے یہ اپنی تعریف نہیں ہے آپ لوگوں کو ابھارنا ہے دین کی خدمت کے لیے تنخواہ میری نہیں تھی جب تنخواہ آ گئی اچھا مدیر نے کہا تھا مدیر نے کہ ان سے کچھ نہ کچھ کیا کرتے ہیں کہا سبحان اللہ ماج اس ہے بہت اچھا عالم ہے یہیں آ کر لوگوں سے کوئی بات ہو ہوتی تم لوگ اس سے پیش بھی نہیں پاتے یہ تنخواہ کچھ مت کوئی جو کریں کریں نہ کریں نہ کریں لیکن جب میں ابو زبی پہنچا دبئی سے تو میں نے اتنے دروس کیے علمی کہ جب میری تنخواہ ہوئی چودہ مہینے کے بعد صحیح تو میں ایک درس نبھا سکا کہ کوئی جگہ نہیں سے بڑھانے تو میں نے اپنے کام کو کبھی اپنی تنخواہ سے نہیں جوڑا کبھی بھی آج بھی کتنا لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں ٹیلی فون کرتے ہیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں اگر کر ملاقات کرتے ہیں مسجد سے گھر تک میں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ مجھے کیا ملتا میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو روزی یا اللہ کا فضل ہے رہا دین تو دین کی تو ہمارے پر ذمہ داری چاہے سمندر میں رہیں خشکی میں رہیں ایئرپورٹ پر ہے اسٹیشن ریلوے پر ہے بس اسٹینڈ پر ہے اپنی گاڑی رہیں یہ تو دن کی سمت جا رو بولتے ہو تو درس کی کثرت ہوئی اور الحمدللہ جوان تھا اس وقت خوب صاف ستھرا بڑی محنت کرتا سوتا ہوتا ضرورت کے لیے رہتے رہتے رہتے رہتے چند سال بعد خبر ملی کہ شیخ انوانی صاحب کا ورود مسعود ہو گیا دبئی میں تمہیں طلبا کا بھائی دیکھو اچھا میں کبھی چھٹی نہیں لیتا تھا سترہ برس تک میں نے چھٹی نہیں لکھ رہی اللہ کہ انڈیا چلا گیا لیکن جمعہ جمعرات وہاں پر اس سرائے معراج کی چھٹی راسو سنت المیلادیا کی چھٹی راسو سنت الحجریا کی چھٹی ربیع لوگل کی چھٹی اب بدعتی چھٹیوں کا ایک ایک مجمہ ہے لیکن میں نے کبھی جمعے جتنی میرا درس جمعرات کو بھی درس چھٹیاں لڑکے کہیں حضرت چھٹیاں آپ آرام لے کر میں نے کہا تو لو آرام کرو تاکہ تمہارا دماغ فریش رہے میں تم کو سمجھاؤ اس طرح سے میں جواب دیتا تھا تاکہ حکومت کے لوگ میرے خلاف نہ ہو کے یہ درس یہ ہماری چھٹی وہ کرتا میں کرتا, ہم کرتا ہم نہیں بھائی نیک کام ہے تمہارے ملک کو ثواب ہوگا شیخ زائد کو اللہ میاں زیادہ رحمت کریں گے اس لیے یہ بخاری کا درس ہے یہ مسلم کا درس ہے جب میں نے پی میں نام لکھایا تب میں چھٹی لینے لگا مگر میں, مگر میں نے کہا کہ یوں کو بخاری کا درس نہیں بند ہوگا طلبہ کہنے لیں ہم لوگ بخاری کا درس بند ہونے نہیں دیں گے آپ کہہ نہ کہیں تو مجھے خبر نہیں کہ شیخ البانی آ تو میں نے کہا بھائی اب درس نہیں ہوگا شیخ کہ چلو جس کو چل تو پورے قافلے کے ساتھ پہنچے لگتا ہے اہل دبئی نے شیر سے ہمارے بارے میں ہم کہا شرخ پوچھے ہو گئے نا کہ آپ کے ملک کا کیا حال ہے علمی حرکت کیسی ہے تو شاید لوگوں نے ہماری تعریف بہت زیادہ کی شیر سے جب ہم پہنچے مجلس کھچا کچ خچ پھی تھی مجلس نہیں تھی ایسے ہی باپ کی شکل تھی وہاں پر بیٹھے دعوت تھی زبردست تو لوگوں نے شاید کہا کہ یہی شب الباری آ رہی تو میں چاہا کہ جہاں مجلس ختم کی ہوا بیٹھوں تو شیخ نے اشارہ کیا چل چلو آؤ بیٹھنا نہیں ہو آؤ اور مجھے اپنے دانے نے بیٹھایا کہا یہ آپ کی جگہ یہ وہ جگہ نہیں آپ کی تو بیٹھا اور شیخ نے بڑی محبت سے کوئی بات ہو اپنے بچے کو بغل میں بیٹھایا سوالات ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے رہے ایک سوال آیا انہوں نے کہا کہ اس مجلس میں اس جوان کے علاوہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا اپنے بارے اپنی مراد نہیں تھی ان سے اپنی یعنی اپنے علاوہ دے اس مجلس میں کوئی شخص بھی اس شباب اس شاب کے علاوہ کوئی جواب دے آج جواب دو میں نے کہا کہ شیخ ہم تو جواب دے ہی سکتے ہیں لیکن ہمارے جواب کو آپ کے جواب سے کیا نسبت ہوگی ذرہ کو سہارا سے کیا نسبت میں نے کہا خطرے کو سمندر سے کیا نسبت پھر شیخ ہم جواب دینے ہیں ہم تو جواب سننے آئے ہیں ہم تو بولتے بولتے تھک گئے کئی آج سوچ رہے ہیں زبان بند کر کے کان کھو رہے ہیں اب تک تو کان کھولنے والی زبان ہی کھلی رہی تھی تو شیخ کو شاید ہمارا جواب بہت پسند آیا ان کی آنکھیں چمک گئی اور پھر انہوں نے اپنے آپ پر اپنے اوپر والے سوال کا جواب دیا ہم لوگ شیخ اس کے بعد ہاں پھر ابو زبی ہم ہمارے دوست ابو لقمان رحمت اللہ نے شیخ کی دعوت لکھا شیخ سے میری پہچان کویت سے ہے تو میں نے کہا ابو لقمان یاد رہے نا کہ شیخ قیامت پر وہ دو چار دس آدمی دعوت نہیں چلے گی کہ آپ بے فکر رہے ہیں میں خود سمجھتا ہوں تو انہوں نے ڈیڑھ سو آدمی کھانا پکوایا جس مجلس میں شیخ بیٹھے وہاں کھڑے تھے لوگ اگر بیٹھتے تو ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ گئے ہوتے سر اتنی بھیڑ اور ہر چاہتا تھا آدمی سوال کرے اور شیخ صاحب سے دیکھیے بیٹھے ابھی بوڑھے آدمی تھے موٹے تندرست شیخ جوانی پر بہت پہلوان تھے اور یہ اللہ کی حکمت تھی تو شام ام کا ایریا کسی کو قتل کر دینا کوئی چیز نہیں کسی ایلڈی سے عالم کو اللہ پوتے بدنے دے یہ بھی بڑی نعمت ہے تو دو ایک آدمی اچانک اس کا کچھ نہیں کر سکتے اور جب تک جماعت بنائیں گے تب تک اس سے خبر ہو جائے گی تو شیخ اگر کسی کو پکڑ لیتے جوانی میں تو اٹھا کے پھینک دیتے اسے ان کے ان کے بھتیجے ابو البراب عزیز ابھی میرے یہاں دعوت تھی مکے میں ریاض میں اب مکے بھی میرے پاس آئے تھے تو ہمارے شاگرد بھی ابو زلی وہ کہتے تھے البانی کا نیم لاپ ارے ہم نے دوبئی مندے کا شیخ چلتے تھے جسے لگتا تھا کہ کوئی شہر چل رہا ہے ٹک ٹک ٹک ٹک اس عمر میں بھی جبکہ بوڑھے چورے دانت دونوں آگے ٹوٹ گئے تھے لگاتے تو کہیں نظر آتا ہے اور جب ہٹا دیتے تو لگتا تھا جیسے کہ دونوں دانت ٹوٹ گئے آگے تھے تو شیخ یہاں آئے ابھی بیٹھے نہیں تھے تمہارے پاس کوئی سوال نہیں ہے مرکز شیخ ہم نے کہا کہ آپ بیٹھ جا رہا آرام سے کہتے تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارا آرام یہ کہ ہم سے سوال کیا جائے تو میں نے کہا چلیے پوچھ رہے آپ سے شرف ہم تو بیٹھے سوال لے کر کے آپ بیٹھے تو پہلے کہانی شروع کر دو میں نے کہا آپ نے حکامت اس میں کفن کے باندھنے اور کھولنے کا ذکر نہیں کیا کیوں نہیں کیا نہ یہ کہ گردے کفن باندھا جائے نہ یہ کہ قبر میں رکھنے کے بعد اس کا کفر کھولا جائے تو کہا اس کا حدیث میں کہیں ذکر جی کہ نہیں ہے اس صلف کے اعمال میں سے ہے اگر ضرورت ہے تو باندھا جائے اور نہیں ضرورت ہے نہ باندھا جائے اور آپ کھولنے کا تو اس کا کوئی ذکر نہیں کسی آدیش حدیث دیش حدیث میں کھولتے ہیں لوگ نہیں کھولتے ہیں اس کے بعد طلبا نے جو ہمارے شاگرد آئے تھے اور بھی لوگ آئے میں نے کہا طلبا سے کوئی شخص بھی زبان سے سوال نہیں کر سکتا آج لکھو اور یہ بھی جاننا جس سوال کو میں نہیں پڑھوں کسی کو حق نہیں پہنچتا سکتا کہ جو ہے آپ نے میرا سوال کیا میں نے کہا بھئی پتا نہیں شیخ زائد کے بارے کوئی پوچھ لے وزیر اوقاب کے بارے کوئی پوچھ لے تو شیخ تو شیر تھے شیخ کو تلوار لے کر آپ سوال کرتے سو جو دے دیتے وہ بھلے تلوار آئے اوپر اس لیے تل مند آدمی کا کام تھا کہ سوال کرے گی نہ کرے تو میں نے کہا کوئی سب سوال نہیں کر سکتا زبان سے ہرگز اور جس سوال کو میں نے حزم کیا اس کو کسی کو پوچھنے کا نہیں ہے کہ شیخ صاحب آپ نے ہمارے سوال کا تو کا, کا, کی نہیں کی ہمارے سوال کو پڑھا نہیں آپ نے تو سوال جواب زبردست ہوئے اور اس کے بعد کھانا کھایا گیا یا کھانا کھایا گیا پھر? نہیں سوال جواب بعد کھانا کھایا گیا اور میں پلیٹ میں لے کر کے شاہد شیک کے سامنے بیٹھا کرسی بیٹھے دیکھ بیٹھے سطح زمین تو کا تو خوب انہوں نے شاد کھایا اب بہترین اصلی شاد ایمن کا ایمن کی طرح دنیا میں اب تک ہم نے کہیں ساتھ نہیں دیکھا وہاں کیا آب و کے لیے بہت ہی مناسب وہاں کا شاد کٹا نہیں ہوتا وہاں کا شاید سڑتا نہیں وہاں کا شاد جب تک بدماشی نہیں لوگوں نے کی تھی شگر کیا میوزک کی تب تک بہترین سب سے اچھا شادی کا ہم نے زمانے تک اس اب تو امارات کا کھاتے ہیں نہیں ایمن کا بھی کھاتے ہیں ایمن کا بھی ہے کا بھی ہے. کیونکہ ہم کو سگر کی بیماری ہے اور میٹھا کھانے کی اتنی جسجو رہتی ہے کہ چینی شگر کے بجائے اپنی چائے میں ہم شاٹ ڈالتے ہیں تو شیخ البانی صاحب نے یہاں پر سوال جواب کر کے کھا کر کے پھر رخصت ہوئے شیخ سے یہاں سے ہمارے تعلقات مضبوط ہو گئے کبھی کبھار فون ہوتا تو شیخ مجھے بہت دعائیں دیتے میں نے شیخ سے مر تو کہا کہ شیخ میں نے اللہ سے دعا کیے لاہن عالمین اگر یہ دعا قبول ہو رہی ہے تو تم میری عمر کا بیس سال شیخ البانی کو دے دے کیونکہ بیس سال میں وہ پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے ہم مر گئے مر مرگے کیا کریں گے تو شیخ بہت خوش ہیں ہم اس کو اتنی دعائیں دی کہ شاید شیخ کی دعاؤں کا میرے اوپر اثر میں نے کہا شیخ میں نے اللہ سے کہا اے اللہ اگر یہ دعا میری مقبول ہو سکتی ہے تیری بارگاہ میں تو میری عمر کا بیس سال حصہ شیخ البانی کو دے دیں اور میری عمر سے بیس سال کم کر دیں شیخ البانی نے کہا مجھے تمہاری سب اطلاع مل کے کہ تم پلما اہل حدیث کے کتنے مداح ہو پلمائے الحدیث سے تمہیں کتنی محبت ہے سنت رسول سے تجھے کتنا لگاؤ ہے سن کے رسول دلے تو جتنی کاوج کر رہا مجھے سب کی خبر ہو گئی بیٹھے بیٹھے اللہ تجھے باقی رکھے تیری مدد کرے اس کے بعد ہم زمانے کے بعد طلبہ ہردم کہتے شیخ چلیے شاہ البانی کی زیارت کرائیں امارات اصل میں بہت پرفتن ملک ہے وہاں کے امن کے لوگ بہت غلط ہیں بہت گڑبڑ ہیں تو میں نے کہا کہ اگر میں نے اعلان کر دیا تو پورا کافلا اڑ پڑے گا کم سے کم پچاس آدمی گئے اگر میں بتا دیتا لیکن کئی سال کے بعد چھ شاگردوں کو لے کر کے میں سے دبئی کی راہ نکر گیا شیخ صاحب کو جب خبر ہوئی کہ شہ عبدلباری آنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے شاگرد خاص محمد الخطیب سے کہا کہ اگر شہ عبدل آئیں تو ہمیں اس کی اطلاع دو تاکہ ہم شیخ کے ساتھ بیٹھک کا معاہد دیں جب ہم گئے تو لوگوں نے ہمارا حسد کیا کہا شیخ آپ شیخ کے یہاں بہت ہی مقبول ہیں بیٹھے سارے لوگ آئے کوئت سے سعودیہ سے شیخ نے ان کو اس ملاقات نہیں کرنی تھی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ کے بارے میں سنا پارے انہوں نے کہا کہ شیخ الباری پہنچے تو ہمیں بتاؤ کہ ہم نے ملاقات کا ٹائم دیں سن رہے ہیں نا آپ لوگ تو گئے ہم لوگ دروازے پر تو شیخ نے کہا ان کے لیے پانچ منٹ کا ٹائم دو تو ہمارے شاگردوں کے تو شہروں کے رنگ اڑ گئے شیر پانچ منٹ کیا ہوگا میں نے کہا یہ مسکاہ یہ چابی ہے کی میں نے کہا عبد الباری کو نہ شیخ البانی نے شیخ بن باز کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے پانچ منٹ میں میں نے کہا ابھی دیکھیں خود پکڑ لیں گے تو آپ لوگ کہیں اللہ برکت دے کہو سب لوگ جب ہم داخل ہوئے تو ڈھائی گھنٹہ شیخ کے پاس بیٹھے پانچ منٹ ڈھائی گھنٹے بدل گیا شیخ ہم لوگ روئے بھی شیخ کو رولایا بھی اور شیخ چار پائی پرست تھے بیمار لیکن یقین مانئے کہ شیخ کی طرح صاف ستھرا آدمی ہم نے نہیں دیکھا ہمارے شاگرد تھے دپتور نادر فرہاد مصری کہتے تھے شیخ منیش میں پاگا کہ انسان سویا کہ فرشتہ سویا لیٹے لیٹے شیخ باتیں کرتے اور جو ہم نے اخیر میں کہا کہ شیخ ہم لوگوں نے آپ پر بہت بوجھ ڈالا کہا بلاس تم لوگوں نے ہمارے دل سے غم اور پریشانی کو دور کیا ہم بہت خوش ہیں تمہارے آنے پھر کہا میں نے کہ کل بھی کہا چاہیے کل بھی تو دوسرے دن گئے تو صرف آدھا گھنٹہ بیٹھے گئی شاید شیخ نے کوئی دوا کھائی تھی پیڑ ووٹ کی صفائی کی شاید اس کے ناپے ہم لوگ کے ساتھ دیر تک نہیں بیٹھ سکتے تھے اس میں وہ روئے اور ہم لوگ روائے امام بخاری کا ذکر آیا تو اس پر روئے یہ کہتے ہاد امام منا یہ ہمارے امام ہیں اور رونے لگے اور چیک کے رونے کا ہم لوگ رونے لگے اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے چلے آئے ہم نے اس کو بڑے اچھے پیرائے میں اپنے سرد سلام کے لیے دے کے مقدمے میں لکھا اس کو آپ لوگ پڑھیں پڑھیں ہیں اب دوارہ پڑھیں تو اور اچھا لگے گا کیونکہ اس طرح جب تشرح کے بعد کتاب پڑھی جائے تو زیادہ اچھی لگتی ہے نا تو صاحب شیخ البانی کی کتابوں پر اور شیخ البانی کے مسائل پر ہماری نظر بہت اچھی ہے شیخ البانی کے جن کو دو لوگ کہتے ہیں ہم شاگرد ہیں وہ ہم سے نہیں پیچھ پاتے ہر میں اکٹھا ہوتے تھے کتنی بات پوچھتا ان کو پتہ نہیں مگر تم لوگ کیا کرتے ہو مگر میرے کہتے اتنی معمولی بات نہیں جانتے مثلا شیخ البانی رات میں مردے پر جنازہ پڑھنے اور اس کے دفن کی مخالف تھے اور شیخ کو رات میں دفن کر دیا لوگوں نے جب میں نے پوچھا تو علی حضاب الحمی کر رہے ہیں شیخ نے کہا لکھا میرے کہا جب تم کو حکام الجناز سے متعلق معلومات نہیں تمہاری کیا معلومات رہیں گی اور ہماری وہ لوگ بہت عزت رہے ہیں ہمارے رہنے پر جیسے حج میں فتوا دیں دیکھنے نہیں, نہیں شیخ عبدالباری ہیں وہی فتوا دیں گے میں نے اسے کہا مذاق میں کہ اگر میں اور میرے شاگرد اکٹھا ہو جائیں تو تم لوگ سب اکٹھا ہو کر ہم پر غلبہ نہیں پا سکتے شیخ البانی کا علم تم لوگ پتہ نہیں میں نے کتنی حدیثوں بتایا کہ شیخ نے فرادی سے مراجہ کر لیا تراجو کر لیا تو اب اس کو ذرا بھیجوا دیتے ای میل کے ذریعہ یا فیکس کے ذریعہ تو میں اب بھی شیخ البانی کے نام بہت پڑھتا ہوں اس لیے اگر شیخ البانی کی کوئی مخالفت میں گفتگو کرے تو اللہ کے فضل سے میرے سالے کو بھی جیتا نہیں کوئ میں گئے ایک ساتھ بالکل پجامے سے باہر تھے تو ان کو ایسا ایسا پجامے بھی داخل کر دیا اور اس سال جب دوبارہ گئے تو میں نے کہا کہ بھائی وہ آپ نے زیادہ جو کاغذ مجھ کو دیا تھا وہ جو صبح سے متعلق میں نے آپ کہا تھا کہ پر چونکہ عمل کرتا ہے تو اس پر کچھ بات کرنی ہے دی. پھر آیا ہوں تو وہ اتنا کھلائے پر سال کی طرح سے کہ اس سال بحث کے لیے تیاری بھی ہوئی جہاں ملتے ہیں جزاک اللہ خیر سے بڑی خوشی ہوئی آپ آ میں نے کہا جو ورکاب نہیں دیا تھا اس سے متعلق بات سوالات رہ گئے آپ نے سارے لوگوں کی رائے لکھی تو شیخ البانی اور بکر عبداللہ زیب کی رائے کیوں نہیں لکھی کاغذ میں بہرحال بے چارے بھاگتے رہے تو میری مراد مرادیں کہ الحمدللہ بہت سی چیزیں بہت سے لوگ لکھ کر کے نہیں جانتے لیکن چونکہ ہم نے عمارات میں تیئیس سال اور بڑی محنت سے پڑھایا جامعات میں کوئی اتنی محنت سے نہیں پڑھا تھا بڑی محنت سے پڑھایا اس کے ناتے حدیثوں کا اتنا مراجہ کیا اتنا مراجہ کیا کہ شیخ البانی کی ان پر بڑی گہری نظر ہوگی اسی لیے ابھی بات ہوئی تھی شیخ شیخ اللہ نے زمانہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی میراط سے متعلق بابا عبد الرحمان کہتے ہیں کہ حضرت آپ اس حدیث کو آپ صحیح کر دیجئے شیخ ابھی نکات کرنا تو یہ بالکل صحیح ہے لیکن میں کیا بتاؤں مجھ کو الحمد للہ بھی تھکان کا نہیں آتی اس عمر میں بھی جبکہ شگر کا مریض ہوں کیونکہ میں تھوڑا جفا کا شاؤں صبح کو ساڑھے تین تین کلو میٹر چلتا ہوں اور نہیں تو ڈھائی کلو میٹر ضرور چلوں گا مگر میرے میں نے جامعہ انڈیا میں بنائی جامعہ اسلامیہ اس کی تعریف کرنا اپنی منہ اپنی تعریف کرنی ہے تعریف کر سکتا ہوں آپ کا نام کیسے میرا شیخ محب آزاد آپ کے شیخا محمد کہاں وہاں اچھا اچھا چلیے ہم دلہ بھی جانتے ہیں اور شیخ صاحب بھی جانتے ہیں تو ان لوگوں سے کبھی سن لیجئے گا تو اپنی جامعہ کی تعریف کیا کریں بہرحال کوشش نہیں کی گئی ہے کہ مذہب حدیث کی اصلی تمسیل کرے جامعہ ہمارے ہاں کوئی استاد ایسا نہیں جس کے اوپر آپ نقد کر سکے ظاہر میں باقی اللہ کو علم ہے کوئی منافع تو کو ہم کیا کریں گے لیکن ظاہر میں داڑھی ہے کپڑا ہے نماز کی پابندی ہے پان تمباکو کچھ بھی نہیں طلبہ پر بھی بالکل ہی ہمارے جامعہ آپ کو کہیں پان کا تھوک نہیں نظر آئے پوری پورے جامعہ میں اور بعض جامعہ میں بعض بڑے لوگوں نے زیارت کی تو کہتے پوری دیوار کو پور رکی ہوئی تھی میں نے کہا ہمارے یہاں کہیں آپ جامعہ کے لیے کچھ کام کر لیں گے تب آئیں گے میں نے کہا یہ جامعہ پہلے دیکھ لیجئے تاکہ دیکھیں کہ مدد کے قابل ہے کہ نہیں تو شیخ البانی سے ہمارے یہ تعلقات اور نہ ہم نے شیخ سے پڑھا نہیں شیخ ہمارے جانے سے سترہ برس پہلے ہم گئے ہیں کب ننانوے میں اور شیخ سن تراسی یا تراسی نظام چھوڑ چکے ہیں کتنا ہوا فصل سترہ سال کا ہو گیا فصلہ سترہ سال ہمیں مذہب اہل عدیض کے علما سے والحانہ محدت جو قابل قدر ہیں ان کی بہت قدر کرتا ہوں میں ششف رحمان صاحب میرے ساتھی تھے دوست تھے میں ان سے وہ مجھ سے اٹھارہ برس پہلے فائر ہو گئے وہ یہ بھی ایک دوستی اس لیے تھی کہ جائیں سرجیے ہم آئے پڑھانے تو وہاں پڑھتا تھا تو وہ بھی فیضان میں فائر میں بھی فیضان سے فائر ہو کرایا تو میں نے کہا بھائی آپ ہمارے ہم اثر ہیں تو میرے ساتھی صبح کو چلتے تھے شام کو چلتے تھے شراب تو میں گیا شیخ العدیز کے ان کے ساتھ رحمتہ اللہ رہے شیخ الحدیث کا مطلب ہے پاکستانی کوئی نہیں ہے حیدرآباد اور پاکستان ہم لوگ جب شیخ العدیز کہتے ہیں اس کا مطلب مولانا عبید اللہ مبارکبوری رابطہ ہوا کرتے ہیں کیا شیخ العدیز کیا ہاں, مولا سبرحمان نے کہا مجھ سے بعد میں بھئی آپ کو گفتگو کرنے کا بڑوں سے بہت ہے میرے کو بھائی یہ بڑے ہیں ان کے سامنے کوئی کلمہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کی بات اپنے ہیں ان سے پہلے تو کہانی میں تو حیران ہو گیا کہ آپ نے بڑے ہی خوش سروگی سے شیخ سے گفتگو کی تو ہم اپنے جتنے بڑے لیڈیز اور ماں ہیں ان کی بڑی ہم قدر کرتے ہیں اور اب بھی کوئی مولانا ہو جیسے شہ مختار ہیں یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو بھی دین کی خدمت کرے ہم انہیں بڑی محبت سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ سب کے سب ایک خاجت دین کی پوری کر رہے ہیں دنیا میں تو کوئی کمزور اور کوئی مضبوط ہے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ سب ایک قدر ہو جائے نہ سب کمزوریں سب مضبوط رہے ہیں اور نہ شہ الباری ہم نے جامت امام میں مشہور ہے شیخ البانی کے آپ شاگرد ہیں میں نے طلبت کا بالکل غلط کہتا ہے اعلان کر دو سب جھوٹی بارتے ہے امرتو مدین آ گیا مسجد نئی میں زور کی نماز پڑھی بیٹھا کسی نے کہہ دیا شیخ البانی کے شاگرد کو دیکھتے کہ ہزار طالبان گھیر لیا بیٹھا ہو جیسے کنواں ہو گیا کنواں بیچ میں ایک طرف سے میں نے کہا نہیں میں شاگرد نہیں میں نے شیخ سے ایک لفظ کبھی نہیں پڑھا یہ کیسا کہا کہ لوگوں نے کہا تو ہم بہت مستعفی ہیں کہ جامعہ اسلامیہ میں سعودیہ میں سب سے زیادہ شہ البانی کی فکر جامعہ اسلامیہ میں تھی اور اب بھی سب سے زیادہ ہے ابھی سب سے زیادہ ہے کیونکہ اب جامعہ اسلامیہ ہمارے زمانے کا جامعہ اسلامیہ اب نہیں رہا ہمارے زمانے میں سے پہلے ایک سال شیخ بلباز وہاں سے آئے تھے یا دو سال اور شیب المحسن ان کے نائب تھے شہب الموسن اپنے منہ سے ہم نے کہا کہ ہم مقلد نہیں ہم, ہم ہمارا مذہب ہم بلے نہیں ہم اہل حدیث ہے اور شہ البانی کے بڑی ہی قدرنا تھے لیکن اب یہ لوگ بڑے بڑے لوگ چلے جا رہے ہیں اور ایسے سے لوگ آ رہے ہیں جو لوگ کو تخلیق کے باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں اس لیے ہم جو مدیرہ پہنچتے تھے حج میں ہم نے حج کی سعادت بہت حاضر کی اللہ برکت دیکھئے ستائیس حج ہم نے کیا امارات سے لائے جاتے تھے ہم شیخ شیخ ال بنا کر کے جب آتے تو جس ہوٹل میں رہتے طلبا عربی اور ہندی بہت پہنچ اپنے اپنے سوالات لے کر اس میں ایک سوال یہ تھا رمضان میں کہ حضرت ایک استاد نے کہا کہ بیس رکا تراوی جائز ہے یہ آٹھ رکا سے زیادہ پڑھنا صحیح ہے کیوں صحیح ہے کہا صلی اللہ کہ نےسلم صاحبی نے کہا جب اللہ کے رسول نے جماعت ختم کی لوگ نفل تنا بقیہ طلبا اللہ کے رسول کہا صاحب بقیہ راز بھی نفل پڑھاتے رہتے تو اللہ کے رسول نے نہیں کچھ کہا تم نے بات طلب کی ہم سے اس کا مطلب کہ ذاتی جائز ہے اور کہا کہ ہم لوگ صرف لاجواب ہے ہم ان کا آپ بچے ہو ہم بھی آپ کی عمر میں تھے تو لاجواب رہتے رہے گی ہم لوگ پڑھنے کا موقع ہے چونکہ ہم بالکل لڑائی گڑائی سے پڑھاتے ہیں طلبہ کو چھوڑے رہتے ہیں جیسے استاد لاٹھی کھلاتا ہے استاد کو مار کے کوئی حرج نہیں ہے کیوں استاد مار کھا گیا تو اس کی بےتی ہوگی لاٹھی اب نہیں لگتا لاٹھی کھلانے والے پر اس کے شاگرد حملہ کرتے ہیں اور وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ سب کو لاٹھی کاٹ دیتا ہے تو میں نے کہا استاد سے ملاقات ہو تو کہو کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کس رات کہی تھی تین راتوں میں تین راتوں میں کون سی رات تھی جس میں صحابہ نے بات کہی تھی اور میں نے کہا آپ سن لیجئے اللہ کے رسول نے پہلی رات تہائی رات تک پڑھوایا نماز پڑھائی دوسری رات دو تہائی اسی کے بعد صحابہ نے کہا تھا اللہ کے کا رسول کاش آپ بقیہ رات بھی نہ پھر پڑھاتے تو میں نے کہا حضرت سے پوچھ لو کہ تیسری رات جب پڑھایا تھا تو آپ نے پوری رات پڑھایا سابی کرنے ہم تو ڈر گئے کہ ہم کو سہری بھی کھانے کا موقع نہیں ملے گا تو میں نے کہا ان سے پوچھ لو کہ تیسری رات جب بقیت اللیل کو بھی نفل کرایا تو کیا آٹھ سے زیادہ پڑھایا کہا ہم لوگ شہر نہیں جانتے تو میں نے کہا کیسے جانے بیٹے تم چھوٹے ہو میں نے کہا تم پوچھ لو صاحبہ نے دوسری رات کہا اور تیسری رات آپ نے بکیر کو لے یعنی باقی رات میں بھی پڑھایا لیکن وہ آٹھ ہی رہی تو صحابی کی بات کا مطلب ہوا کاش اس کا آپ اور تول دیتے جیسے آپ نے سلس کے بجائے حسین کیا اور کیوں نہیں پڑھایا تو اب اس طرح کی حرکتیں وہاں پر ہو رہی ہیں اور باقاعدہ کھل کر کے تکلیف کے لوگ دعوت دے رہے ہیں اس لیے شب الموسن کا شماد کا وہ زمانہ نہیں رہا اور شیخ دن باز و شیخ البانی کی بھی کرمیاں تھیں ان سب میں ہم لوگ پہنچے تھے تو ہم لوگ وہاں اتنا بگڑے نہیں اب تو دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بگڑ گئے یہ جو آپ نے بلایا تو, تو نو عالم کو یہ بہت بڑھیا لڑکا ابھی بگڑا نہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ آتے کہیں کچھ معلومات نہ ہو جائے کہ تم گڑبڑا گئے کیونکہ ابھی شکل ابھی بھی نہیں گڑبڑا ہے اور اے ربھی جیسے باندھا ہوا شیر ہو ابھی پڑھانے کا موقع ملے گا تب علم ہو جائے گا ان شاء اللہ لیکن یہ الحمدللہ للہ احدی سے بھی لڑتا ہے اب چونکہ وہ ماحول نہیں اس لیے ہوتا ہے کچھ نہ اس گبار آ ہی گیا ہو لیکن ملاقات میں میں بہت خوش ہوا شہر صورت دیکھ کر کے میں ایسا نہ کوئی دڑکٹا ہوا لڑکا ہو یہ تو کیا فضول میں جو ہے استعمال لیکن نہیں الحمدللہ اور بنگال کا اہلی سے جو ہندوستان میں سب سے بڑا مرکز ایل ایج میں ہم لوگ یہاں ادھ گوتی نہیں یہ کام منگا بنگال میں ایریے کا ایریے میں ایک بھی ایل ایج کے علاوہ نہیں کوئی میں کانفرنس کرنے کا یہی سبق تھا ورنہ جو ہم لوگ گئے مطلب یہ کون گئے تھے کرنے کی آپ سے ارے وہ کیا ہم بتائیں ہاں وہ تبو کرے اور آستا کے نام لکھایا تھا اسی طرح تھا یہاں پر تنہا پتہ نہیں کتنے لاکھ کہا تھا اللہ حدیث یہاں ہاں پچاس لاکھ یا کتنے کا اس لیے ان کے تھوڑی سی روک روکی جائے لیکن اب کانفرنسوں میں اللہ کہا ہے کسی نے دو القاد کو نماز پڑھ کر کے سکھایا کسی نے عقیدے سے متعلق تقریب نہیں کی کسی سے مذہب اہل سے متعلق تقریب نہیں کروایا اکیلے کا مکالمہ نہیں کرا دیا کہ لوگ سن سننے بس کھرا آدمی من تورا حاضر مغم تو مرا حاجی لوگ والی بات آپ کا سوال تو بہت مختصر تھا بہت جواب نے بہت لمبا دیا ارے دو لٹ اسپیکر رکھیے آپ کی جمعیت اتنی کمزور لائی ہے کہ لٹ پہ ہمارے پیسے سے جاؤ کیا کریں گے آواز کی پہلی نشست رہی ہے پہنچتی ہے ناشتے کا ہوگی ناشتے کا نظام ہے